والواجب في الإجارة الفاسدة أجرة المثل لا يتجاوز به المسمى وإذا قبض المستاجر الدار فعليه الأجرة وإن لم يسفنها فإن غصبها غاطب من يده سقطت الأجرة وإن وجد بها عيبا يضر بالسكنة فله الفصل فی اجرت المثل اور واجب جو ہے فاسدہ میں وہ اجرت مسل ہے بھائی جیسے بیع فاسد کے اندر بھائی سمجھ نہیں آتے تھے بلکہ اس چیز کی قیمت آیا کرتی تھی قیمت آتی تھی کہ اس جیسی چیزوں کی جو قیمت ہوتی ہے وہ آتی ہے تو یہاں پر بھی اجارہ جب فاسد ہو جائے تو بے کی طرح یہاں پر بھی کیا آ جائے گا اجرت مث یعنی اس جیسے کاموں کی جو اجرت ہوتی ہے وہ دی جائے گی لیکن لا تجاوز ہوتی ہل مسمات اس کے لیے تجاوز نہیں کیا جائے گا مسما پر بھائی اگر کوئی اجرت طے کی تھی آپس میں اور اجارہ ہے فاصل تو اب اجرت مثل دیں گے لیکن وہ جو طے کی تھی اس سے زیادہ نہیں دیں گے نہیں دیں گے یا دوسرے لفظوں میں یوں کہیں اجرت مسل اور مسما میں سے جو کم ہوگا وہ دیا جائے گا بھائی سو آیا بھائی اجارہ کیا اجارہ فاسب کوئی شرط لگا دی شرط لگا دی جس سے اجارہ فاصل ہوا اور مسمہ طے ہوا تھا جی پانچ سو روپے تو اجارہ فاسد جب ہوا تو اب اجرت مثل آئے گی اور اجرت مثل ہے اس کی سات سو تو سات سو ہے اجرت مثل اور پانچ سو ہے مسمہ تو عقل کیا ہوا مسمہ عقل ہے جو طے ہوا تھا تو وہ کم دے دیں گے یعنی پانچ سو دیں گے اور اگر اجرت مثل ہے مثلاً تین سو روپئے اور طے ہوئے ہیں پانچ سو تو اب اجرت مثل کم ہے یا مصممہ کم ہے اجرت مثل کم ہے تو اجرت مثل دے دی جائے گی سورج سمجھ میں آ گئی اور کیا وجہ ہے یہ مصممہ سے زائد کیوں نہیں دیں گے وجہ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ منافع کی کوئی قیمت نہیں کیونکہ ان میں بقا نہیں قیمت اس چیز کی ہوا کرتی ہے جس میں بقا ہو کچھ دیر ٹھہرے تو رہے تو یہ تو ایک آن میں آتے ہیں اگلے آن میں ختم ہو جاتے ہیں تو ہر ہر آن میں نئے منافع آ رہے ہیں اور پچھلے گزرتے جا رہے ہیں کسی تو ان کے اندر بقا نہیں ہے جب بقا نہیں تو ان کی قیمت نہیں ہے قیمت نہیں ہے البتہ ان کی جو قیمت آئی بھی وہ کس کی وجہ سے آ گئی آقد کیا تھا آپس میں تو عاقد کی وجہ سے اجازت دی گئی مارانا اور مسمت پر جب دونوں راضی ہیں تو معلوم ہوا اور مثل ہے زیادہ تو زیاتی کو تو ان دونوں نے خود ہی کیا کر چکے ہیں یہ دونوں زیادتی کو زیادتی کو تو یہ دونوں خود ہی ساپت کر چکے ہیں تو لہٰذا وہ زیادتی بھی نہیں آئے گی مسمہ کم ہے تو مسمہ ہی دے دیں گے یہ مانا بول واجب اور واجب جو ہے میں وہ اجرت تجاوز نہیں کیا جائے گا اس کے ذریعے مسمہ پر وہ اضافہ بدل مستر صورت مسئلہ یہ آپ نے ایک شخص سے مکان کرایہ پر لیا تین ماہ کے لیے مقصد اور ہر ماہ کی اجرت طے ہوئی ہے پانچ ہزار روپے اس نے مکان خالی کر کے آپ کے حوالے کر دیا آپ اس میں دو ماہ نہیں رہے ایک ماہ رہے بھائی اب آپ اس کو ایک ماہ کی اجرت دینا چاہتے ہیں بھائی وہ کہتے ہیں نہیں لاؤ بھائی تین ماہ کی اجرت مجھے دو کہتے ہیں میں تو اس میں رہا ایک ہی ماہ ہوں دو ماہ تو میں اس میں رہا ہی نہیں کہتے ہیں نہیں بھائی مست اگر اس گھر کے اندر رہے یا نہ رہے بھائی جب مجر میں وہ چیز اس کے حوالے کر دی ہے وہ گھر اس کے حوالے کر دیا ہے تو اب اس کو کیا دینا پڑے گا اجر دینا پڑے گی یہ تو مستاجر کا فصور ہے وہ اس میں نہیں رہا مجر نے تو کیا کیا تھا گھر اس کے حوالے کر دیا تھا ہاں اگر مستاجر سے جس نے کرایے پر وہ گھر لیا تھا وہ اس میں ایک مہینہ رہا تھا کہ کسی قبضے والے نے آ کر اس گھر پر قبضہ کر لیا بھائی دو مہینے تک گھر اس کے قبضے میں رہا بھائی اس صورت میں کوئی غصب کس نے کر لیا تو اس صورت میں یاد رکھو مستد صرف ایک ماہ رہا ہے تو ایک ماہ کی اجرت اس پر آئے گی اور دو ماں وہ ने उसे غصب کر لیا تھا چھین لیا تھا دو ماہ کی اجرت اس پر نہیں سورت سمجھ میں آ گئی اور اگر کسی گصف والے نے شروع سے چھین لیا پہلے دن سے چھین لیا پھر تو سرے سے اس پر کوئی اجرت آئے گی ہی बिल्कुल नहीं آئے اس پر وہ تو کہتے ہیں وہ قبض قبضہ کر لے مستاجر گھر پر تو اس پر اجرت ہے یعنی اجرت دینا پڑے گی اگر اس میں نہ رہے اجرتوں اور اگر غصب کر لیا اس گھر کو کسی غاصب نے اس مستر کے قبضے سے سقطت تو اجرت ہو جائے گی میں اور میں نے بتلایا ہاں جتنی دیر وہ رہا ہے اگر کچھ رہا ہے اور کچھ عرصہ غصب ہوا تو پھر تو جتنا رہا ہے اس کی اجرت دینی پڑے گی اور اگر بالکل نہیں رہا تو پھر سرے سے اس پر کوئی اجرت ہی نہیں آئے گی وہ ان جدہ بھیا آئے بھائی سکنا فلاح اور اگر اس نے پایا بھائی اس گھر میں کوئی ایسا عیب جو نقصان دیتا ہے تکلیف دیتا ہے رہائش میں فلا فص ہو تو اسے فسخ کا حق ہے بھائی آپ نے ایک مکان کرایہ پر لیا بھائی مکان کرایہ پر لیا لیکن اس مکان میں کوئی ایپ آپ کو ملا جب آپ اس میں منتقل ہوئے بھائی اس کی تو چھتیں ٹپکتی رہتی ہیں چھتیں ٹپکتی رہتی ہیں آپ کیا کریں بھائی بارشیں ہو رہی ہیں اس دوران جب آپ نے لیا اور چھتیں ٹپک رہی ہیں تو اب دیکھو یہ ایک ایسا ایب ہے جو کیا کرتا ہے رہائش میں تکلیف دیتا ہے تو اب مستاجر کو یعنی کرایہ پر لینے والے کو حق ہے کہ وہ اس حقب اجارہ کو فخ کر سکتا ہے یہ معنا ہے وہیں وجدا بہ حی با اور اگر اس نے اس میں پایا کوئی ایسا عیب یزر بالسکنا جو ضرر دیتا ہے رہائش میں فلہ الفسخ ہو تو مستاجر کو حق ہے فسخ کرنے کا اجارہ فسخ نہیں ہوگا بلکہ کیا کرنا پڑے گا یہ فسخ کر سکتا ہے اس کو بھئی کرنا چاہے تو و اذا خربت اوین قطال اوین کا تل ماں خریب اخربو کے معنی برباد ہونا بھائی اور اگر وہ گھر برباد ہو گیا مثلاً مولانا آپ نے گھر کرایہ پر لیا اور اس کی چھت ہی گر گئی بھائی ابتدا سے کیا ہوا گر گئی بھائی اوین قطا شیرب زیا کہتے ہیں قابل کاشت زمین کو زیا کس کو کہتے ہیں ہاں کاشت والی جو زمین ہے اسے زیا کہتے ہیں تو ایک آدمی نے کاشت والی زمین بھائی اجارے کرایہ پر لی آپ نے ایک سال کے لیے زمین کاشت کے لیے اجارا پر لی زمین کو ایک طرف سے پانی آتا تھا نہر تھی چھوٹی لیکن وہ نہر ختم ہو گئی اس دوران وہی تو نہر جب ختم ہو گئی تو اب آپ اجارہ کیا ہو جائے گا گزشتہ صورت میں بھی وہی گھر کی جب چھت گر گئی اب تو وہ قابل انتفائی راستے سے تو لہذا اب اجارہ خود بخود فسخ ہو جائے گا اب فسخ کرنے کی ضرورت بھی نہیں بھائی گزشتہ صورت میں چھت چپکتی تھی لیکن اس میں پھر بھی کچھ نہ کچھ نفع اٹھایا جا سکتا تھا اور اب تو بالکل سرے سے کوئی نفع ہی نہیں اٹھایا جا سکتا تو اب لہذا اجارہ خود بخود فسخ ہوگا اسی طرح بھائی زمین آپ نے کاشت کے لیے کرایہ پر لی تھی لیکن اب اس کی پانی ہی ختم ہو گیا اب پانی کے بغیر تو وہاں کچھ کاشت کوئی فائدہ ہی نہیں ہے تو لہٰذا اجارہ خود بخود کیا ہو جائے گا پسک ہو جائے گا اسی طرح بھائی آپ نے پنچکی کرایہ پر لی تھی پنچکی وہ چکی جو پانی کے پریشر سے چلتی ہے پانی آتا ہے اوپر کی طرف سے اور اسے گھماتا ہے اب ایک آدمی نے کرایہ پر پنچکی لی اور اس کا پانی ختم ہوا رک گیا تو اجارہ خود بخود کیا ہو جائے گا فصل ہو جائے گا اس لیے کہ آپ اس سے کوئی نفع اٹھانے کی صورت ہی نہیں وہ اضافہ ربت دار اور وہ گھر خراب ہو جائے جو اس نے کرایہ پر لیا تھا اوین قطعی یا منقطع ہو جائے کاش والی زمین کا پانی وہ زمین جو اس نے کرایہ پر لی تھی اوین قطع ما رہا یا منقطع ہو جائے پانی پنچکی سے ان فسا قاتل تو اجارہ اجارہ فسخ ہو جائے گا خود بخود دیکھا ان فاقا کہا انف باب انفیا بھائی باب انفعال لازمی ہوتا ہے پچھلے مسئلے میں تھا الفسخ اسے فلا کرنے کا حق ہے فسخ کرنا چاہے تو فصح کر سکتا ہے اور یہاں آیا یہ خود بخود کیا ہوگا فسخ ہو جائے گا وہ اور جب مر جائے بھائی اگر عقد کرنے والوں میں سے کوئی ایک مر جائے جن کے درمیان عقد اجارہ ہوا تھا چاہے مجر بن جائے مجر مر جائے یا چاہے مستاجر مر جائے تو دونوں صورتوں میں کیا ہے عقد اجارہ ختم ہو جائے گا آخد اجارہ سمجھ میں آیا بھائی کیوں ختم ہوگا بھائی اس لیے میں نے بتایا کہ منافع جو ہیں ہر ہر آن نئے منافع آ رہے ہیں ہر ہر آن کیا ہے ہر ہر آن میں نئے منافع آ رہے ہیں اور یوں سمجھو گویا اقد اجارہ تو ہم نے ایک دفعہ کیا لیکن ہر ہر آن میں جب نیا نفع آ رہا ہے تو یوں سمجھو گویا ہر آن میں ہمارے میرے اور موجر کے درمیان موجر اور مستاجر کے درمیان نیا نیا عقد اجارہ ہوتا جا رہا ہے جس نے جب تک مدت طے کی تھی اس مدت تک جو جو نفع آتا جا رہا ہے وہ تو نیا نفع آ رہا ہے تو گویا ہر نفع پر نیا نیا عقد ہوتا چلا جا رہا ہے اور جس وقت دونوں میں سے کوئی ایک مر گیا متاثرین میں سے تو آپ بھائی وہ عقد کرنے والے ہی نہیں رہے تو اب آئے گا نیا نیا آقد بھائی عقت کے لیے تو ضروری تھا کہ عقد کرنے والے تو کم از کم ہونے چاہیے پھر ہی نیا نیا عقد آ سکتا ہے نا ورنہ تو نہیں آ سکتا تو ان میں سے جب ایک مر گیا تو وہیں پر اجارہ کیا ہوا رک گیا اب آقد کرنے والے ہی نہیں ہیں بھائی نیا نیا اجارہ اب آ ہی نہیں سکتا کیونکہ آقت کے لیے دو عقت کرنے والے چاہیے یا نہیں چاہیے بھائی وہ چاہیے تھے بھائی تو وہ جب ہوں گے تو نیا نیا اجارہ منعقد ہوتا چلا جائے گا اور جب وہ نہ رہے تو اجارہ خود بہت فصف ہو جائے گا بھائی تو کہتے ہیں وہ اضامات عقد المتا دینی اور جب مر جائے عقد کرنے والوں میں سے کوئی ایک وقد اجارہی اور تحقیق اس نے عقد اجارہ کیا تھا اپنے لیے وہ جو مرنے والا ہے اس نے اس حال میں کہ اس نے اجارہ اپنے لیے کیا تھا ان فتل اجارہ فصق ہو جائے گا انکان فسخ اور اگر اس نے یہ عقد کیا تھا کسی اور کے لیے تو پھر یہ فصق نہیں ہوگا بھائی آپ نے ایک آدمی کو وکیل بنایا تھا کہ جو میرے لیے ایک مکان کرایہ پر لو اس نے جا کر آپ کے لیے مکان تلاش کیا اس کا آخر اجارہ اس وکیل نے کیا اور مکان ان سے لے کر آپ کے حوالے کر دیا اب آخر اجارہ دراصل کس نے کیا ہے وکیل نے تو کیا جب یہاں پر مسئلہ مختلف ہے وکیل نے صرف درمیان میں واسطہ ہے اصل آقت گویا کس کے درمیان ہوا یہ جس کے لیے وہ جو موکل تھا اس کے درخواست ہوا ہے مالک مکان کا آخذ مالک مکان اور موکل کے درمیان ہے گویا کہ اب وکیل مر بھی جائے تو اسے اجارے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا تو یہ مانا وہ ان کا ناخا حالی غیر لم تن پس اگر اس نے آخر اجارہ کیا تھا کسی اور کے لیے تو پھر اجارہ فسخ نہیں ہوگا وہ ایسے ہو شرط الخیارتی کما فل بے اور صحیح ہے خیال شرط کی خیال شرط کے اندر جیسے کہ بہ کے اندر تھا بھائی آپ نے ایک شخص سے کوئی مکان کرایہ پر لیا لیکن آپ نے اور سے آپ اجارہ کر لیا بھائی کی آپ دے yes. لیکن دونوں میں سے کوئی ایک خیار شرط اپنے لیے رکھ لیتا ہے کہ بھائی میں عقد تو کرتا ہوں لیکن تین دن تک مجھے خیال ہے بھائی مجھے اختیار ہے میں سوچوں گا میں سوچوں گا اگر میرا دل مطمئن نہ ہوا تو میں اجارے کو کیا کر دوں گا فسخ تو یہ خیارے شرط تو تھائی فسخ کے لیے تین دن تک مجھے عقد کو فسخ کرنے کا اختیار ہے تو لہذا اجارے کے اندر بھی خیال شرط سمجھ میں خیال شرط جائز ہے کیونکہ اجارے کو تو ہم بیع پر قیاس کرتے ہیں بھائی مسائل کے اندر تو بیع کے اندر خیارے شرط جائز تھا تو اجارے میں بھی خیارے شرط جائز ہے بھائی اور وہاں تین دن تک جائز تھا تو یہاں بھی تین دن تک اور وہاں پر بای اور مشتری دونوں خيار رکھ سکتے تھے یہاں پر بھی موجر اور مستاجر دونوں خيار رکھ سکتا ہیں دو ان دونوں میں سے جو خيار رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے وہ ایسے ہے خوشرط الخيار فی الاجارهۃ کا ما فی البيع اور صحیح ہے خیار کی شرط اجارہ کے اندر کما فی البيع جیسے کہ بیہ میتی وطن فسخ الاجارهۃ بالعذار اور اجارہ فسخ ہو جاتا ہے عذروں کی وجہ سے بھائی آپ نے ایک آدمی سے ایک جانور کرایہ پر لیا کہ آپ اس پر سفر کرنا چاہتے ہیں مثلا پندرہ بیس میل دور تک آپ نے جانا ہے لیکن اب کوئی غزر پیش آ گیا تو کیا گزر کی وجہ سے اجارہ کو فسخ کیا جا سکتا ہے عزر کی وجہ سے اجارے کو فسخ کیا جا سکتا ہے کہتے ہیں ہاں بھائی اگر کوئی عزر پیش آ جائے ایسا کہ جس کی وجہ سے اب اجارے اس کے لیے اس کا نفع نہیں ہے زیادہ اس میں بلکہ اس کو تکلیف ہوتی ہے اس کو نقصان ہوتا ہے تو یہ اس صورت میں یہ کیا کر سکتا ہے آخر اجارہ کو <تصفح> کر سکتا ہے بھائی اب <تصفح> وہ صورتیں بتلانے لگے کیسے دیکھو روزر کیسے پیش آتے ہیں؟ کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہیں پہلی صورت بھائی ایک آدمی نے دوسرے کو اپنی دکان کرایہ پر دی گئی اور ایک سال کا عقد اجارہ ہو گیا یہ دکان ایک سال کے لیے میں آپ کو کرایہ پر دیتا ہوں اور ہر مہینے کا کرایہ دس ہزار روپے ہوگا اب اتفاق ایسا ہوا کہ مالک جو تھا دکان کا اس کا سارا مال ختم ہو گیا وہ بھی کوئی کاروبار کر رہا تھا یا کچھ کر رہا تھا اس کا سارا مال ہلاک ہوا ختم ہو گیا اور اس پر قرضے چڑھ گئے اب اچھا وہ اگلی دوسری صورت ہے چلو پہلے یہی بنا لو اور اس پر قرضے چڑھ گئے بھائی بہت زیادہ اب یہ محتاج ہے بھائی اس اپنے قرضوں کو اتار نہیں سکتا اس کے قرضے اتارنے کی یہی صورت ہے کہ یہ جو دکان اس نے کرایہ پر دی ہے اس کو بیچے اور اس سے حاصل ہونے والے پیسوں کے ادا کر, کر دے تو لہذا اب یہ عظر ہے یہ کیا کر سکتا ہے اجارہ پسند کر سکتا ہے لیکن خود نہیں کرے گا قاضی کے پاس چلا جائے گا قاضی صاحب میں نے تو اس کے ساتھ آخر اجارہ کیا تھا ایک سال کا لیکن ابھی تین چار ماہ ہوئے ہیں اور میں کیا کرنا چاہتا ہوں آخر اجارہ کو فسخ کرنا چاہتا ہوں میرے قرضوں کی ادائیگی کی اور کوئی صورت نہیں ہے تو قاضی اس عقد اجارہ کو کیا کر دے گا فسخ کر دے گا اس لیے کہ یہاں پر بھائی اگر وہ اجارے کو فسخ نہیں کر سکتا تو دوسرے لوگ قاضی کے پاس پہنچ جاتے ہیں یا مثلا وہ قاضی کے پاس پہنچ چکے ہیں پہلے سے تو اب قاضی کیا کرتا ہے آپ نے پڑھا تھا بھائی کسی پر قرضے ہوں تو قاضی اس کو جیل میں ڈال سکتا ہے جب قرضوں والے مطالبہ کریں تو قاضی کیا کر سکتا ہے اسے جیل میں ڈال سکتا ہے بھائی کہ معلوم ہو تم ٹال مٹول کر رہے ہو ان کے پیسے ادا نہیں کر رہے تو جیل میں ڈالے گا تاکہ اگر پیسے وغیرہ اس نے کہیں چھپا کر رکھے ان کو نکالے اور قرضے ادا کر دے بھائی تو آپ دیکھو جیل میں جانے کا ذر اس کو لازم آ رہا ہے تو اب اس کو حق ہے کہ یہ کیا کرے عقد اجارہ کو فتح کر دے اور وہ دکان اس سے لے لے اور اسے بیچ کر اپنا قرض ادا کرے یہ ایک صورت ہے بھائی دوسری صورت ہے بھائی ایک آدمی نے آپ سے دکان کرایہ پر لی کہ اس میں تجارت کرے گا سب کام کرے گا بھائی اور ایک سال کا آپ اجارہ کر لیا اس نے لیکن درمیان میں بھائی اس کا سارا مال ختم ہو گیا سارا مال ختم ہوا جب سارا مال اس کا ختم ہو گیا مال یا چوری ہو گئی یا کاروبار میں کتنا ایک دم نقصان ہوا سارا کچھ ختم ہو گیا اب مال ہی نہیں اب وہ کس چیز کے بےچارتی اجارت کرے تو اب یہ دکان اس کے پاس ویسے ہی پڑی ہے تو اس کو جب جس مقصد کے لیے ایک دکان لی تھی وہ مقصد ہی نہیں ہو سکتا یہاں پر تجارت ہی نہیں ہو کر سکتا کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس تو اب اس کو حق ہے کیا کر سکتا ہے اخبار اجارہ کو فسخ کر سکتا ہے تو کہتے ہیں وطن فصح الارت آزاری اور اجارہ فسخ ہو جاتا ہے اوزروں کی وجہ سے یعنی یعنی یہ معنی نہیں خود بخود فسخ ہو جاتا ہے یعنی اسے فسخ کا حق مل جاتا ہے کمن آ جا دکان جیسے کس نے کرایہ پر لی کوئی دکان تھی سوقی بازار میں لیت کی ہی تاکہ اس میں کیا کرے تجارت کرے تو اس کا مالک چلا گیا مالک ختم ہو گیا تو یہ عذر ہے وہ اور جیسے کہ وہ شخص آ جا دارن اور دکانن جس نے اجرت پر دیا بھائی اپنا جس نے اجرت پر کوئی گھر دیا یا کوئی دکان دی کرایے پر کوئی گھر یا دکان دی پھر وہ مفلس ہو گیا پس اس پر لازم ہو گئے دیون بہت سے قادر نہیں ہے ان کے ادا کرنے پر بھائی ایسے قرضے اس پر لازم ہو گئے کہ وہ قادر نہیں ہے اس کے ادا کرنے پر مگر اس چیز کے سمن سے جو اس نے کرایہ پر دی ہے قرضے وہ ادا نہیں کر سکتا مگر وہ گھر جو اس نے کرایہ پر دیا ہے اس کو بیچ کر اس کے سمن کے ذریعے یا وہ دکان بیچ کر اس کے سمن کے ذریعے صرف ادائیگی ہو سکتی ہے تو کہتے ہیں فسخ فصح العقدہ تو قاضی کیا کرے گا اس حقد کو فسخ کرے گا وا آحا فی دینی اور اس کو وہ گھر کو بیچے گا پھر دینی کس کے اندر دین کے اندر بھائی تو دین کے اندر اس کو بیچ کر اس سے ادائیگی کی جائے گی ومن داب سم له من السَّفَرِ فَهُوَ راب بدل لیفر بدال مِنَ السَّفَرِ فَلَيْسَ فریف لبی صورت مسئلہ یہ کہ ایک شخص نے کوئی جانور لیا آپ نے مثلا کوئی گاڑی کرایہ پر لی آخری اجارہ کر لیا اس گاڑی پر آپ سفر کرنا چاہتے تھے مثلا یہاں سے ملتان تک جانا چاہتے تھے ملتان تک بھائی ملتان تک پھر آپ کی رائے بدل گئی جس نے چیز یا جانور گاڑی یا جانور کرایہ پر لیا تھا اس کی رائے بدل گئی اس کا سفر کا ارادہ نہ رہا تو کیا یہ عذر ہے یا عذر نہیں کیا وہ آخر اجارہ فسخ کر سکتا ہے یا آخر اجارہ فسخ نہیں کہتے ہیں ہاں بھائی یہ اگر رائے بدل گئی تو یہ عذر ہے وہ کیا کر سکتا ہے آخر اجارہ کو فسخ کر سکتا ہے وجہ یہ بھائی کہ یہ جو گاڑی اس نے کرایہ پر لی تھی کس مقصد کے لیے تھی اپنے اس نے سفر کے لیے لی تھی اور بعض اوقات انسان کو سفر میں فائدہ نظر آتا ہے تو وہ سفر کو اختیار کرتا ہے اور پھر دوسرے وقت اس کی رائے بدل جاتی ہے مثلا بھائی اب اس کو سفر پر جانا میں اپنا فائدہ کوئی نہیں نظر آتا مثلا آپ نے ملتان جانا تھا آپ نے ایک آدمی سے اپنے پیسے وصول کرنے تھے آج چنانچہ آپ گئے اور آپ نے گاڑی والے سے بات چیت کی اور اس سے اجارہ کر لیا کہ کل میں صبح آپ سے گاڑی لے جاؤں گا اور تین دن کے بعد واپس کروں گا بھائی تین دن کے بعد تو آکد آج کر لیا اور صبح آپ نے گاڑی لے کر جانی ہے لیکن شام سے پہلے جو ملتان والا شخص تھا وہ خود ہی آپ کے پاس پہنچ گیا اور اس نے آپ کا قرضہ ادا کر دیا اب آپ کو ملتان جانے کا کوئی فائدہ ہے نہیں نہیں آپ کی رائے بدل گئی ہے ہمارا نا آپ تو جانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے تو چنانچہ آپ کیا کر سکتے ہیں اس آخر اجارہ کو سمجھ میں آیا تو آخر اجارہ وہ جو کرایے پر لینے والا ہے چیز کو اس کی کوئی فائدہ ہوتا ہے جس کے لیے وہ آخر اجارہ کرتا ہے اور جب اسے اپنا فائدہ نظر نہیں آ رہا تو اب اسے حق ہے کیا کر سکتے آخر اجارہ کو ہاں اب ہم یہ نہیں کہیں گے نہیں تم اجارہ ایک دفعہ عقد اجارہ کر چکے ہو اب تمہیں سفر کرنا ہی پڑے گا بھائی سمجھ میں آیا تو آقد اجارہ کی وجہ سے اس پر سفر کو ہم لازم نہیں کر سکتے بھائی یہ تو اس کو ذرا تکلیف ہے بلا فائدہ کی سورج سمجھ میں آ گئی بھائی تو کہتے ہیں وہ منیتا رہا لگا اور جس نے کرایہ پر لیا کوئی جانور تاکہ اس پر سفر کرے سما بدال سفر بھائی عربی میں کہتے ہیں بدا لہو فی امر بدائے ابدو کا معنی ہوتا ہے ظاہر ہونا ظاہر ہونا یعنی بدالہ کا معنی ہے لہو سیلا اس کے ساتھ جب آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے رائے بننا رائے بننا رائے قائم ہونا م بدالہ مینت سخ تو پھر اس کی رائے قائم ہوئی مینت سفری سفر سے یا یوں دوسرے لفظوں میں سفر سے اس کی رائے بدل گئی سفر سے اس کی رائے بدل گئی فو زر تو یہ کیا ہے عذر ہے بھائی کیونکہ اب اس نے اب اسے فائدہ نہیں نظر آ رہا اس کی رائے بدل گئی ہے وہ ان بدالمکاری اچھا یہ تو وہ اس شخص کی رائے بدلی ہے جس نے سفر پر جانا تھا جو مستاجر ہے جو مختری ہے جس نے کرایہ پر جانور کو لیا ہے اور دوسرا ہے مکاری وہ شخص جس نے جانور کرایہ پر دیا ہے کیا اس کی رائے بدل جائے تو یہ بھی حضر ہے وہ عقد جارا کو فسخ کر سکتا ہے کہتے ہیں نہیں بھائی جس نے جانور کرایہ پر دیا ہے اس کی رائے کے بدلنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے بھائی اس نے تو اب اجارا کس لیے کیا تھا اجرت کو حاصل کرنے کے لیے صورت سمجھ میں آ گئی تو اب وہ کہتا ہے نہیں بھائی میری رائے بدل گئی ہے مجھے اس میں اب اپنا کوئی فائدہ نہیں بھائی فائدہ تو تمہارا کیا تھا اجرت اجرت ابھی بھی ہے یا نہیں بھائی اجرت تو ابھی بھی ہے لہذا اس کی رائے بدلنے کا کوئی ایسے بار نہیں بھائی اس کی رائے معلوم ہوا اس کا فائدہ کوئی نہیں وہ ویسے بلا وجہ آقد کو فصف کرنا چاہتا ہے تو اس کی اجازت ہم نہیں دیں گے بھائی تو کہتے ہیں وہ ان بدالی مینت سفری اور اگر رائے بدلی مکاری کرایہ پر جانور دینے والا کرایہ پر جانور دینے والے کی رائے بدل گئی مینت سفری سفر سے فلیس سزالی کا بھی عزرین تو یہ عذر نہیں ہے تو یہ عذر نہیں ہے بھائی سمجھ میں آئے تو کس کی رائے کے بدلنے کا اعتبار ہے مختری جو کرایہ پر چیز لینے والا ہے جانور کو سفر کے لیے کرایہ کی پر لینے والا ہے اور جو جانور کو کرایہ پر دینے والا ہے اس کی رائے کے بدلنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے <تصفيق> یہاں پر ایک دو چھوٹی باتیں اور یاد رکھیں بھائی اظارے کی بات کیونکہ ہو رہی ہے اجارے سے متعلقہ ایک دو باتیں یاد رکھنا ایک تو یہ یاد رکھنا بھئی کہ اجارے پر کسی کو کتاب دینا کرایے پر کتاب دینا کسی کو کہ وہ پڑھ کر واپس کر دے یاد رکھیے یہ جائز نہیں ہے حرام ہے حرام یہ اجارہ باطل ہے مانا نام سمجھ میں آیا بھائی اکثر بہت سی جگہوں پر اس طرح ہوتا ہے یہ اجارہ درست نہیں ہے بھائی اسی طرح یاد رکھیے بیع اور اجارہ میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب آفد کیا جاتا ہے تو کچھ بیعانہ وغیرہ دے دیتے ہیں آپ نے دیکھا ہے نہیں بھائی اس طرح ہوتا ہے کہ نہیں ہاں بے کچھ دے دیا جاتا ہے کہ یہ آفد پکا سمجھو اسی موقع پر بھائی اور اگر بعد میں کوئی اجارے یا آفد کو یا بیع کو پھنس کر دیتا ہے دوسرا شخص تو وہ بیعانہ اس کو واپس نہیں دیا جاتا وہ کون اس کو رکھ لیتا ہے وہ چیز بیچنے والا ہے. مثلا آپ کو ایک جگہ زمین پسند آئی آپ نے اس کی بات کی مالک کہتا ہے بھائی بیعانہ دے جاؤ تاکہ بات پکی ہو جائے آپ پھر واپس آئے یہ نہ آپ پھر واپس ہی نہ آئے آپ کی جیت میں صرف دس ہزار تھے آپ نے دس ہزار بطور بیعانہ کے دے دیے کہ بھائی یہ میں زمین آپ سے خریدوں گا کر بھائی اب بھائی بعد میں آپ کے پاس آپ کو کیا ہوا آپ کو رائے بدل گئی چیز نہیں لینا چاہتے تو وہ بیعانہ واپس نہیں کیا جاتا بلکہ کون رکھ لیتا ہے بیچنے والا ہی رکھ لیتا ہے تو یاد رکھیے یہ جائز نہیں یہ کس چیز کے اس نے پیسے رکھے بھائی کوئی ریورس دیا ہے اس کا اس نے نہیں بھائی بلا تو یہ بلا وجہ پیسے روک رہا ہے اس کے اور یہ جائز نہیں ہے تو جو بیعانہ وغیرہ لیا جاتا ہے بیع میں یا اجارہ میں اس طرح اگر کر لیا جائے تو وہ واپس کرنا واجب ہے بھائی وہ مالک نہیں رکھ سکتا بھائی جائز نہیں اس کے لیے مسئلہ سب کو سمجھ میں آ گیا بھائی تیسرا ایک مسئلہ یاد رکھیں اجارہ کے اندر جو عموماً آپ کے ہاں بھی پیش آتا ہوگا کہ کوئی شخص گندم پسوانے کے لیے چکی پر لے جاتا ہے مطلب ایک من گندم آپ لے گئے چکی والا کیا کرتا ہے آپ سے اس گندم کے پسوانے کی پیسے بھی لیتا ہے اور کتنے میں مل... کتنا آپ خود رکھ لیتا ہے جی وہ کچھ کاٹ رکھ لیتا ہے مثلا بھائی من پر ایک سیر یا دو سیر وہ بھی آٹا نکال لیتا ہے گندم پیس لیتا ہے پیس کا جب تیار آٹا تیار ہو گیا اب آپ سے وہ پیسے بھی لے گا اس سارے گندم کے پیسوائی کے اور آپ سے ایک دو سیر آٹا بھی کاٹ لے گا یاد رکھنا یہ حرام ہے یہ جائز نہیں ہے بھائی. سمجھ میں آیا جائز اس کو کہتے ہیں کفیز التحان بھائی کیا کہتے ہیں حا پیسنے والا, والا، خفیز التحان پیسنے والے کا خفیز یعنی یہ کفیز اس نے رکھ لیا من میں سے کفیز وہ رکھ لیتا ہے یہ جائز نہیں اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے بھائی ہاں اگر دے نہیں ہے تو پہلے سے اس کو گندم میں سے اس کو دے دو آپ گندم لے کر گئے تو کیا کرو ایک سے جتنا اس نے کاٹنا ہے اس کو گندم پہلے سے ہی دے دو لو بھائی یہ گندم آپ رکھ لو یہ بھی اجرت میں شامل ہے لیکن پیسنے کے بعد پھر وہ آٹا رکھتا ہے یہ درست نہیں ہے یاد رکھو ضابطہ یہ ہے کہ جو چیز اجیر کے عمل سے حاصل ہوئی ہے وہ بطور اجرت کے نہیں دی جا سکتی جو چیز اجیر کے اپنے عمل سے حاصل ہوئی ہے وہ اسے بطور اجرت کے نہیں دی جا سکتی دیکھو آپ کیا لے کر گئے تھے گندوں اور وہ کاٹ کیا رہا ہے آپ سے آٹا اور یہ آٹا کس کے فیل سے آیا اجیر کے فیل سے آٹا اسی نے تو بنایا ہے لہذا جو چیز کے فیل کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے اسی کو بطور اجرت کے دینا صحیح نہیں اسی لیے میں نے کہا دینی ہے تو پہلے وہ گندم میں سے دے دو جس میں اس کے عمل کا بھی کوئی دخل ہی نہیں ہے پھر اس کے بعد صورت سمجھ میں آ گئے بھائی تو یہ درست نہیں ہے بھائی بس یہ رابطہ ہے جس چیز کے حصول میں اجیر کا دخل تھا اجیر کی وجہ سے حاصل ہوئی اس کو بطور اجرت کے دینا صحیح نہیں ہے اسی طرح بھائی ایک آدمی کو آپ نے کہا میری یہ گندم ہے دو من یہ یہاں سے لے جاؤ وہ سامنے گھر تک پہنچانی ہے اور اجرت ہاں اسی میں سے ایک کفیز گندم میں آپ کو دے دوں گا ایک کفیز کیا کروں گا چنانچہ دو وہ جو دو گندم تھی آپ کی ساری وہ آپ کے گھر پہنچائی اب اس گندم کو آپ نے کھولا اور اس میں سے قفیض اس کو دے رہے ہیں یاد رکھیے درست نہیں کیونکہ گندم وہاں تک پہنچی کس کے عمل سے اجیر کے عمل کا دخل آ گیا وہاں تک پہنچنے میں اس مقام پر اس چیز سے حاصل ہونے میں کس کا عمل آ گیا اجیر کا عمل آ گیا لہذا اب اسی میں سے اس کو اجرت دینا صحیح نہیں یہ چیز تو پہلے تھی نہیں یہ تو خود عجیب کے عمل کے میں سے آئی ہے لہٰذا اسی کو بطور اجرت کے دینا صحیح لہٰذا اگر دینی ہے یہ گندم اجرت کے طور پر تو وہیں پر علیحدہ کر کے اس کو دے دو جہاں سے گندم اٹھوا رہے تھے کہ یہاں سے سامنے گھر تک لے کر جانی ہے تو یہیں پہ اس کی گندم علی علیحدہ کر دو یہ لو بھائی تمہاری گندم ہو گئی تو ابھی اس کے عمل کا کوئی دخل آیا نہیں آپ نے اجرت پہلے دے دی سورج سمجھ میں آ بس یہ ضابطہ یاد رکھو جہاں یہ ضابطہ لگتا ہے فوراً حکم لگا دیں یہ جائز نہیں جس چیز کے اندر جس چیز کے حاصل ہونے میں کس کا دخل ہو جائے عجیب کا دخل ہو جائے اسی کو اجرت کے طور پر دینا جائز نہیں ہے ضابطہ سمجھ میں آگیا اور اس کو کیا کہتے ہیں کفیز التحان کیا کہتے ہیں ہاں یوں کہہ لیں اردو میں کفیز طحان کہتے ہیں کفیز طحان کتاب و شفا اشفاط واجی فی نفس المبیع ثم مبی فی حق المبیع طفی والطریق ثم للجار وَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ فِي الطَّرِيقِ وَالشِّرْبِ وَالجَارِ شُفَةٌ مَّا الْخَلِيدِ آگے بھئی شفا کے مسائل شروع ہو رہے ہیں کتاب الشفا بھئی شفا کس کو کہتا ہے؟ شفا کی یاد رکھی عربی لغت میں عربی زبان میں شفے کا معنی ہے ملانا ملانا اور اصطلاح میں شفا کہتے ہیں بھائی یہ ہاشیے میں آپ کی تاریخ دی ہوئی ہے بھائی یا دوسری تاریخ لکھ لیجیے بھائی دوسری تاریخ لکھتے ہیں بھائی ہاشیے میں بھی دی ہوئی ہے دوسری تاریخ لکھ لیں اشوفا تو اشفا تو تمل تملک عقار آقاریم تملک تملک چھوٹا کاف ہے بھائی تملک عقار عقار آقاری آخار کاف دو نقطوں والا علی آلل مشتری یا علی مشتری ہی مس بمثل لمنی بمثل بمثل بس بھائی تاریخ پوری ہوئی لکھ لیا بھائی شفا تو ملک و آکارن اعلی مشتری ہی اچھا بھائی تاریخ بعد میں سمجھاتا ہوں پہلے شفے کو سمجھ لو یاد رکھیے یہ دیکھیے بھائی یہ آپ کا گھر ہے یہ آپ کے ساتھ کسی اور کا گھر ہے بھائی یہ آپ کی زمین ہے آپ کے ساتھ ہی کسی اور کی زمین ہے آپ یہ آپ کے ساتھ والی جو زمین ہے اس کا مالک اس زمین کو بیچ دیتا ہے مثلا زید کے ہاتھ بھائی دس لاکھ روپے میں کس کے ہاتھ بیچ دیا اس نے زمین کو زید کے ہاتھ بیچ دیا دس لاکھ روپے میں بھائی تو یاد رکھیے میں اس کا پڑوسی ہوں اور مجھے شریعت نے حق دیا ہے کہ میں اس زمین کو مشتری سے زبردستی لے سکتا ہوں اسی کے برابر پیسے دے کر اس نے کتنے میں لی تھی دس لاکھ میں تو میں کیا کر سکتا ہوں <coughs> شہر کو دس مشتری نے خرید لیا ہے میں مشتری کو دس لاکھ روپے دے دوں گا اور اس سے وہ زمین کیا کر لوں گا لے لوں گا وہ انکار کرتا ہے نہیں بھائی نہیں میں زمین نہیں دینا چاہتا نہیں بھائی وہ انکار نہیں کر سکتا روک نہیں سکتا بھائی زبردستی کیا کر لی جائے گی اس سے زمین لے لی جائے گی بھائی زبردستی زمین لے لی جائے گی اور دیکھیے بھائی جتنے میں اس نے خریدی تھی میں نے مجھے بھی اتنے ہی پیسے دینے پڑے اس نے دس لاکھ کی خریدی تھی تو میں بھی اسے کتنے پیسے دوں گا دس لاکھ میں تو دیکھو اس کو کہتے ہیں شفا اس کو کیا کہتے ہیں شفا کہتے ہیں بھئی شفا سورج سمجھ میں آ گئی بھائی وجہ اس کی کیا ہے یاد رکھنا شفے کی وجہ ہے زرار جیوار سے بچنا بھائی زر جیوار سے بچنا یا زرر جار کہہ لیں زرر پڑوسی کے جار سے زرر سے بچنا بھائی بھائی دیکھو یہ زمین اس نے زید مالک کے مکان آپ کے ساتھ رہتا تھا وہ تو بڑا اچھا آدمی تھا بھائی خیال رکھتا تھا آپ کو کوئی تنگ نہیں کرتا تھا لیکن اب ایک نئے آدمی آنے والا ہے پتہ نہیں وہ کس قسم کا آدمی ہوگا بھائی کس قسم کا آدمی اچھا آدمی ہوا پھر تو بڑی اچھی بات ہے لیکن اگر وہ کوئی تکلیف دینے والا آدمی ہوا تو پھر اس صورت میں تو آپ کے لیے بڑی پریشانی ہو جائے گی بھائی پڑوسی اچھا ہو تو زندگی بڑی اچھی رہتی ہے بھائی لیکن اگر پڑوسی کسی کا خراب کسی کو مل جائے بھائی اس کی زندگی بڑی تکلیف والی ہو جاتی ہے سمجھ میں جان بھی نہیں چھوٹتی ہر وقت ساتھ گھر کے ساتھ ہی تو تو اس کا گھر ہے تو سر پر سوار رہتا ہے بھائی بڑی تکلیف کا باعث بنتا ہے بہت زیادہ تکلیف کا چنانچہ شریعت نے آپ دیکھو وہ نیا آدمی آنے والا ہے نیا پڑوسی آنے والا ہے پتہ نہیں کس قسم کا ہوگا تو شریعت نے اب یہاں پر اس کے ذرا سے بچنے کے لیے شفے کا حق دے دیا ساتھ والی زمین کو ساتھ والے گھر والوں کو کس چیز کا حق دے دیا شوفے کا حق دے دیا کہ آپ کیا کر سکتے ہو اس نئے آدمی کو آنے نہ تو آپ زبردستی وہ زمین اسی کے برابر پیسے دے کر اسے لے سکتے ہو اس کو کہتے ہیں شوفہ تو یہ دراصل کس لیے کیا جاتا ہے جوار سے بچنے کے لیے بھائی اب بھائی وہ تاریخ پر نظر رکھو بھائی کیا تاریخ کی شفے کی اشفا تو آقاری یہ مالک بننا ہے آخار آخار کس کو کہتے تھے بھائی کئی دفعہ گزر چکا یہ لفظ غیر منقولی چیز کو کیا کہتے ہیں آخار یعنی جائیداد کو کچھ چیزیں منقولی ہیں بھائی اور کچھ غیر منقولی غیر منقولی کیا ہے مثلاً زمین ہے کھیت ہے گھر ہے باغ ہے یہ ساری کیا ہے غیر منقولی یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں ہوتی, ہوتی اور باقی ساری چیزیں منقولی ہیں اور یاد رکھیے شفا ان غیر منقولی چیزوں میں ہوگا اس لیے آکار کی قید لگائی باقی چیزیں تو منتقل ہو سکتی ہیں وہاں تو پڑوس کا ذرا نہیں ہے وہ چیز کیا ہوگی منتقل ہو جائے گی دوسری جگہ چلی جائے گی تو ان میں شفا نہیں جا ہو سکتا شفا صرف کس میں ہو سکتا ہے آکار میں ہو سکتا ہے تو دیکھو شفا کسے کہتے ہیں یہ تمل کو آکار یہ مالک بننا ہے کس چیز کا جائیداد کا کہ لیں یا پھر کہہ لیں غیر منفولی چیز کا یعنی زمین وغیرہ کا اعلی مشتری ہی مالک ہونا ہے کس پر اس آکار کے مشتری پر خریدی تو کس نے تھی مشتری نے تو اب یہ مالک بن رہا ہے یا جبران بن رہے, بن رہے جبران ہاں وہ انکار بھی کرے پھر بھی جبران آپ کو شریعت نے حق بھی آپ لے سکتے ہیں اور کتنے پیسے دیے سمنی ہی اسی مشتری کے سمن کے کے مثل دینا پڑیں گے بھائی اسی کے سمن کے مثل دینا پڑیں گے یعنی جتنے پیسوں میں اس نے خریدی ہے اتنے ہی پیسے آپ کو بھی دینا پڑیں گے آپ کو دینے پڑیں گے تو اس کے سمن کے مثل دینا پڑیں گے یعنی اگر اس نے روپوں کے بدلے خریدی ہے تو آپ کو بھی کیا دینے پڑیں گے روپے. روپے سمجھ میں آپ اس نے اگر ریال دے کر خریدی ہے تو آپ بھی کیا کریں گے ریال, ریال, ریال دیں گے اس نے گندم دے کر زمین خریدی ایک ایک لاکھ تفیذ دے کر مثلا بھائی آپ کو بھی اب کیا کرنا پڑے گا اتنے ہی اسی کے سمن کا مثل دینا پڑے گا تاریخ سب کو سمجھ میں آ پھر یاد رکھیے کبھی ایک آدمی دوسرے کے ساتھ شریک ہوتا ہے زمین میں یہاں تین نام آئیں گے بھائی وہ سمجھانا چاہتا ہوں دیکھو پہلے دیکھو بھائی ایک میں یہ زمین ہے بھائی یہ سامنے بھائی یہ میری اور زید کی مشترکہ ہے میں نے اور اس نے پیسے ملا کر آدھے آدھے پیسے ملا کر یہ زمین خریدی اب ہم دونوں اس زمین میں شریک ہیں زمین کی ابھی ہم نے تقسیم نہیں کی بھائی تقسیم کر دی پھر ہم شریک رہیں گے یہ تو اس کا حصہ الگ ہو جائے گا میرا حصہ ہاں ابھی ہم دونوں شریک ہیں زمین کے ہر ہر جز میں ہم دونوں شریک ہیں اب زید اپنا حصہ امر کو بیچتا ہے زید نے اپنا حصہ کس کو بیچ دیا امر کو بیچ دیا مولانا میں اس کا شریک تھا مجھے شریعت نے شفے کا حق دیا ہے میں کیا کر سکتا ہوں عمر کو اتنے ہی پیسے دے کر جبرن حصہ لے سکتا ہوں سمجھ میں پچھلی مثال میں میں نے کس کی کون سی سورت بنائی تھی پڑوسی کی اور یہاں کون سی سورت بنائی شریک کی جو اس کے ساتھ اس مبیعے کے اندر شریک ہو گئی اس نے زمین کو بیچا ہے زید نے بھائی اور اس زمین کے اندر میں بھی اس کے ساتھ شریک تو آدھا حصہ تو اس کا تھا وہ اپنا حصہ بیچ رہا ہے بھائی تو وہ اب میرے ساتھ مثلا پہلے زید شریک تھا اگر وہ بیچ دیتا ہے تو پھر اب میرے ساتھ کون شریک ہو جائے گا آدھی میں عامر شریک ہو جائے گا بھائی وہ صورت بند دے گی سورت سمجھ میں آ گئی تقسیم ابھی نہیں کی بھائی اور یہ, یہ شریک ہوا مولانا تو دیکھو شریف بھی شفا کر سکتا ہے اور جار یعنی کہ پڑوسی بھی اچھا اسی طرح کبھی کبھار کوئی شخص پڑوسی بھی نہیں ہے بالکل یعنی سات زمین ملی نہیں ہوئی اس کی زمین اور آپ کی زمین آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لگ نہیں رہی لیکن راستہ دونوں کا ایک ہے راستہ دونوں کا ایک ہے مثلا ایک گلی ہے چھوٹی سی اس میں صرف میرے گھر کا دروازہ کھلتا ہے اور زید کے گھر کا دروازہ کھلتا ہے اور بند ہے آگے سے بھائی اگر راستہ کھلا ہو پھر تو الگ مسئلہ ہوگا سمجھ میں راستہ خاص ہے ہم دونوں ہی استعمال کرتے ہیں اس راستے کو اور کوئی بھی استعمال نہیں نہیں کرتا تو ہم دونوں اب وہ زید اپنا گھر بیچتا ہے تو اس صورت کے اندر بھائی بھائی اس کا گھر ہے سامنے میرا گھر اس طرف ہے گلی کے اس طرف اس کا گھر اس, اس, طرف. اس طرف لیکن وہ راستہ ایک ہی ہے دونوں کا اسی میں دونوں کا دروازہ کھلتا ہے اب زید زمین بیچتا ہے تو میری زمین کی حد اس کی زمین کی حد کے ساتھ ملی ہوئی नहीं. نہیں ہے لیکن ہم دونوں کس چیز میں شریک ہے راستے میں شریک ہے راستہ ہم دونوں کا ایک ہے تو زید وہ زمین بیچتا ہے تو شریعت نے مجھے حق دیا ہے میں کیا کر سکتا ہوں شفا اب یہاں شفا میں کس لیے کر رہا ہوں کیا میں اس کے مکان میں شریک ہوں کیا میری زمین کی حد اس کی زمین کی حد کے ساتھ ملی ہوئی ہے معلوموں میں جار بھی نہیں ہوئی یعنی وہ جس کی زمین ساتھ ملی ہوئی ہو پھر یہاں میں شفا کس وجہ سے کر رہا ہوں کیونکہ میں شریک ہوں حق کے کے اندر بھائی مغین بیچی جاتی ہے تو اس کے لیے راستہ چاہیے یا نہیں چاہیے راستہ چاہیے بھائی تو حق مدیا کے اندر ہم دونوں شریک ہیں راستہ ایک ہی ہے اسی راستے کو زید استعمال کرتا ہے اسی راستے کو میں بھی جس تو میں اب شفا کر ہوں مجھے شریعت نے حق دیا ہے سمجھ میں آیا کیونکہ نیا پڑوسی آئے گا وہ بھی تو یہی راستہ استعمال کرے گا بھائی تو اس کے ذرا سے بچنے کے لیے شریعت نے مجھے کس چیز کا حق دیا <تصفح> کا تو معلوم ہو یہاں تین قسم کے آدمی جو ہیں جو شفا کر سکتے ہیں کون کون اول ایک پڑوسی ہے جار جس کی زمین کی حد آپ کی زمین کے ساتھ ملی ہوئی ہے دوسرا جو نفس مبیعہ کے اندر شریک ہے تیسرا جو حق مبیا کے اندر شریف ہے یہ اسی طرح ایک کھیت ہے زید کا اور میرا کھیت اکٹھا ہے اور ایک ہی چھوٹی نہر آ رہی ہے جو ان دونوں کو اس سے کیا کرتے ہیں سیراب کرتے ہیں زمین کو ہم دونوں اس سے سیراب کرتے ہیں سمجھ میں ہے تو اب وہ اپنی زمین بیچتا ہے تو مجھے شریعت نے حق دیا ہے میں کیا کر سکتا ہوں اس پر شوفا کر سکتا ہوں کیوں؟ اس لیے کہ ہم میں اس کے ساتھ شریک ہوں کس چیز کے اندر مبیعہ میں بھی کا جو حق ہے پانی اس میں کیا ہوں میں بھی اس کے ساتھ شریک ہوں پچھلے مسئلے میں بھی سے کیا تھا راستہ یہ مبیائی کا حق ہے بھائی زمین بیچ رہا اس کے لیے راستہ چاہیے بھائی تو ایک ہوا جار ایک وہ شخص جو شریک ہے کس کے اندر مبیعہ میں اور ایک وہ جو شریک ہے کس کے اندر حق مبیا کتنے آدمی ہوئے سب دوہرا لو بھائی کتنے قسم کے آدمی شفا کر سکتے ہیں تین قسم کے اول کون جو پڑوسی ہے چار دوسرا جو شریک ہے نقص مبیا کے اندر تیسرا جو شریک ہے حق مبیا کے اندر بھائی تو یہ تین قسم کے شفا کر سکتے ہیں اب یاد رکھنا نام ذرا تینوں کا ہم الگ الگ کر لیتے ہیں تاکہ پھر بار بار پورا نہ بتلانا پڑے سب یاد رکھو جو نفس مبیاح میں شریک ہے اس کو کہیں خلیف خلیف بھائی پہلی سطر میں ہی آ رہا ہے بھائی خلیف خلیف کمانا شریک ہوتا ہے بھائی شریک جو نفس مبیاح میں شریک ہوگا اسے ہم کیا کہیں گے خلیف کہیں گے جو حق مبیا میں شریک ہوگا اسے ہم شریک کہیں گے اور تیسرا ہے جار بائی جار پڑوسی بس یہ تین نام کا لکھ لو بس خلید شریک اور جار خلید شریک جار خلید کس کو کہیں گے حقم ابیا میں شریک ہے شریک کس کو کہیں گے جو حق مبیام شریک ہے اور جار جس کی زمین کی ہر ساتھ ملی ہوئی ہے بھائی یاد رکھیے سب سے زیادہ حق جو ہے شفے کا اول اول حق بھائی بھائی میں نے اپن میرے ساتھ والے نے یہ یہ ایک آدمی نے اپنی زمین بیچی بھائی ایک آدمی نے یاد رکھو شفے کا حق سب سے پہلے خلیج کا ہے کس کا حق ہے سب سے پہلے خلید کس کو کہا تھا ہم نے کس کا نام رکھا ہے جو نفس مبیا میں شریک ہے اس نے ایک مکان بیچا اسی مکان میں اس کے ساتھ میرا بھی حصہ تھا بھائی نصب مکان میرا تھا اور نسب مکان ابھی ہم نے حد بندی نہیں کی بس سارا مکان ہم دونوں کا مشترک ہے اب وہ اپنا حصہ بیچتا ہے تو سب سے پہلے کس کا حق ہے شفا کرنے کا خلیج کو جو خلیف کی نفس مبیا اس کا سب سے زیادہ حق ہے اگر وہ نہیں کرتا شفا چھوڑ دیتا ہے پھر دوسرے نمبر پر حق آتا ہے شریک کا یعنی شریک ہو کس چیز کے اندر اس کا حق ہے مولانا اگر وہ بھی شفا نہیں کرتا پھر تیسرے درجے پر حق کس کا ہے چار کا ہے جس, جس کی زمین ساتھ ملی ہوئی ہے اس کا حق کر گئی ترتیب سمجھ میں آ گئی سب سے پہلے شفے کا حق کس کا خلید پی نفسل مبیا کا اس کے بعد کس کا حق ہے کا شریف حق المبیع کا اور پھر تیسرے نمبر پر جار کا بھائی تو اگر یہ تینوں ہو ایک شخص نے اپنی زمین بیچی اس کا کوئی خلید بھی ہے نقص میں اس کا کوئی شریک بھی ہے حق میں اور اس کا جار بھی ہے تو سب سے پہلے حق کس کا خلید کا اگر وہ شفا کرتا ہے اور کوئی شفا باقی دو میں سے کوئی شفا نہیں کر سکتا کیونکہ یہ مقدم ہاں اس نے کہا میں شفا نہیں کرتا اب کون کر سکتا ہے اب شریف کے حق مبیاب کر سکتا ہے اور جب وہ کر رہا ہے تو جار کو شفا کرنے کا کوئی حق اور کس نے بھی شفا چھوڑ دیا اب کس کا حق ہے جار کا حق ہے وہ شفا کر سکتا ہے تو کہتے ہیں اشفا تو شفا واجبت واجب ہے یاد رکھیے واجب کا بمانے ثابت کے ہیں یہاں بھائی شفا واجب نہیں ہے بھائی میرے ساتھ والی زمین بکی تو میرے پر واجب نہیں ہے کہ میں شفا کروں ہاں ثابت ہے میں کرنا چاہوں تو کیا کر سکتا ہوں شفا شفے کا حق میرے لیے ثابت ہو گیا میں کرنا چاہوں تو شفا کر سکتا ہوں نہیں کرنا چاہتا تو میری مرضی ہے بھائی تو واجب بمانے ثابت کے ہے تو شفا تو فی نفس المبیا شفا جو ہے وہ ثابت ہے کس کے لیے ثابت ہے فی نفز المبیع کے لیے بھائی جو نقص مبیا میں جو شریک ہے سم مل فی حق المبیع پھر کس کے لیے جو شریک ہے کس کے اندر حق میں بھائی میں نے بتلا خلیف کا وہی معنی ہے جو شریک شریک خلیف ایک ہے جو شریک ہے حق مبیا کے اندر کشربی جیسے کہ پانی ہے والانا و طریق اور راستہ اس میں جو شریک, شریک ہے سم مل جاری پھر کس کے لیے شفا ثابت ہے جار یعنی پڑوسی کے لیے ولی سلی شریک پھر تریق و شیر بھی و جار شفا مال بھائی دیکھو میں نے بتایا ابھی ایک آدمی نے زمین بیچی اور اس کا خلیج بھی ہے شریک بھی ہے اور جار بھی ہے تو کیا شریک اور جار شفا کر سکتے ہیں اس کا خلیق بھی ہے شریک بھی ہے اور جار بھی ہے تو کیا شریک اور جار شفا کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے خلط موجود ہے شفے کا حق اس کا ہے یہی بات کر رہے ہیں ولی سلیف شریک فریق و شرف شریکری شریک شرف کے لیے نہیں ہے اور جار اور کس کے لیے جار کے لیے تو شریک فریق اور شرف وہ اور جار ان کے لیے نہیں ہے کیا نہیں ہے شفات شفا مع الخلیث کس کے ساتھ خلیث جب خلیث موجود ہے تو ان دونوں کے لیے شفا درست دراستنے یہ نہیں کر سکتے ہیں فین سلم الخلیث پس اگر چھوڑ دیا سلم کا معنی کر دیا یعنی چھوڑ دیا سو فین سلم الخلیتو. پس اگر چھوڑ دیا خلیث نے شفعے کو پھر کس کا حق ہے بھائی خلیث کے بعد شريك کا فشفه للشريك في الطريق پھر شفعہ ہے کس کے لیے؟ شریک تاریخ کے لیے جو راستے میں شریک ہے لے لے گا کون یار بھائی وہ شفا تو تجیبو بھی آخ دل بے بیع تجیبو یہاں بھی تسبتو کے معنی میں ہے بھائی تسبت واجب میں نے بتایا یہ واجب نہیں ہے ثابت ہوتا وہ شفتہ جیبو اور شفت ثابت ہو جاتا ہے کس کی وجہ سے بیع کی وجہ سے بھئی میرے ساتھ والی زمین مالک نے بیچی تو عقد کرتے ہی مجھے کس چیز کا حق حاصل ہو جائے گا okay. عقد سے پہلے تھا ملنی. اس کا صرف ارادہ بنا بیچنے کا تو کیا مجھے شفے کا حق ملے گا ملنی. ارادے سے نہیں ملے گا بلکہ کب ملے گا ملنی. جب وہ عقد کر لے گا تو شفا ثابت ہوتا ہے بے کے عقد کی وجہ سے آخد بیہ کی وجہ سے یاد <بِالْإِشْحَاد> رکھیے شفا کے اندر تین طلبیں ہوں گی بھائی شفا کے اندر کتنی طلبیں ہوں گی تین قسم کی طلب کا ہونا ضروری کہیں جا کر زمین ملے گی ورنہ نہیں ملے گی بھائی اول ہے پلب مواصبت نام لکھ لو ان کے بھائی پلب مواسبت میم ولی سا بے سا سا با اور گولتا مواصبت لکھ لیا بھائی تلب مواصبت دوسرا ہے پلب تقریر طلب تقریر خوف دو نقطوں والا ہے تیسرا ہے پلب اخبل اخبار طلب اخ تینوں نام لکھ لیے بھائی پہلا کیا ہے طلب محاسبت دوسرا طلب تقریب تیسرا طلب اخن بھائی یاد رکھیے طلب محاسبت محاسبت واسبہ سے ہے وسابا وسابہ سبا کا معنی اچھلنا اچھلنا چھلانگ لگانا بھائی بھائی دیکھو شفے, شفے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو جس مجلس میں بھی ساتھ والی زمین کے بکنے کی خبر ملتی ہے اسی مجلس کے اندر اس کا ضروری ہے یہ کہنا کہ میں شفا کرتا ہوں یہ اس جیسا کوئی لفظ کہنا میں کیا کرتا ہوں میں شبح طلب کرتا ہوں صورت سمجھ میں آ گئی مثلاً بھائی بھائی آپ بیٹھے ہوئے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ گپ شپ لگا رہے تھے اچانک کسی آدمی نے آپ کو ٹیلی فون پر اطلاع دی یا کوئی آدمی آیا آپ کے پاس اور اس نے کہا بھائی آپ کو پتا ہے آپ کے گھر کے ساتھ والا جو گھر ہے وہ انہوں نے مالکوں نے بیچ دیا ہے آپ فوراً آپ کے لیے ضروری ہے کہ وہیں پر کیا کہیں میں اس گھر پر شفا طلب کرتا ہوں اگر آپ نے نہیں کہا اس مجلس کے اندر بھائی تو بس آپ کا حق شفا ختم بھائی اب آپ شفا نہیں کر سکتے صورت سمجھ میں آگئی گئی بھائی اسی مجلس کے اندر کیا کہنا ضروری اسی مجلس سے. بلکہ بعض کو کہا کرام تو فرماتے ہیں کہ بات کے پتہ لگتے ہی فوراً کہنا ضروری ہے مجلس تک کبھی اختیار نہیں ہے بھئی. جیسے اطلاع میری فوراً کیا کہنا ضروری میں شفا شفاق طلب کرتا ہوں فوراً کہنا ضروری خطا کے کہ کہتے ہیں اگر خط پڑھ رہے تھے خط میں کسی نے آپ کو اطلاع بھیجی آپ کے ساتھ والی زمین بکی ہے اور وہ اطلاع کی خط کے شروع میں اور آپ خط آخر تک پڑھتے چلے گئے اور آپ نے وہ شروع میں خبر پڑھتے ہی نہیں کہا میں شفاق طلب کرتا ہوں تو بھی آپ کا حق شفاق ختم ہوا بھائی سمجھ میں آیا بھائی البتہ امام کرخی رحم اللہ فرماتے کے نئی مجلس تک کا اختیار ہے مسجد میں کیا کر سکتا ہے اسی مجلس میں جس مجلس میں شیلا ملی اسی میں طلب کرنا اب اگر اس مسجد میں اسی مجلس میں طلب نہیں کیا تو کیا حکم بتلایا میں نے شفا کیا ہو جائے گا باطل ہو جائے گا بھائی اب یہ شفا نہیں کر سکتا بھائی اسی इसका اس کا نام اس, اس, اس طلب کا نام طلب مواسبت ہے है یعنی یہ جلدی کرنا پڑے گی पड़ेगी کرنا پڑے گی جیسے کہ انسان بھائی اچھلتا ہے है کسی کام کے के تو یہ اسی لیے کیونکہ اس میں بھی بڑی جلدی ہے تو اس طلب کا نام مواسبت رکھتی ہے یعنی کہ سچ مچ اچھلنا پڑے گا آپ کو بھائی ہاں فوراً کرنا پڑے گی فوراً طلب بھائی اس لیے اس کا نام کیا رکھا طلبت رکھا بھائی طلب ہے بھئی, اس کے بعد ضروری ہے ہاں یہ جو طلب محاسبت ہے یہ یاد رکھنا اس کے اندر گواہ بنانا ضروری نہیں لیکن اگر گواہ بنا لیں تو اچھی بات ہے آپ ان حاضرین مسجد کو کیا کر لیں گواہ بنا لیں وہ تو خود ہی گواہ جب آپ کہیں گے تو وہ تو خود ہی گواہ ہو گئے مثلا آپ کے پاس کوئی نہیں تھا تو پھر کیا کر لیں گواہ بنا لیں بھائی سمجھ میں آیا بھائی گواہ بنا لیں اچھا تو گواہ بنا لیں تاکہ بعد میں کوئی انکار نہ کر سکے بھائی ہاں ضروری نہیں ہے اس طلب معاسبت میں گواہ بنا ضروری ہے یا ضروری نہیں بھائی ضروری لیکن اگر بنا لیں تو اب بہتر ہے تاکہ بعد میں کل کوئی انکار نہ کر سکے پھر اس کے بعد اب طلب تقریر ہے بھائی آپ یہاں سے اٹھیں گے اور اگر وہ زمین بائے کے پاس ہے تو بائے پر دو گوالے جا کر پیش کر سکتے ہیں اگر بائیں کے پاس زمین نہیں ہے وہ کس کے حوالے کر چکا مسترح. تو پھر آپ بائے کے پاس نہیں جائیں گے کیونکہ زمین اس نے بیچ بھی دی ہے اور مشتری کے حوالے بھی کر دی اب تو وہ بالکل اجنبی بن گیا سمجھ میں آیا بیک کرتے ہی مالک کون بن گیا تھا مشترک لیکن زمین ابھی بائے کے قبضے میں تھی تو مالک ہے مشترک قبضہ ہے بائے کا تو آپ بائے کے پاس جا سکتے ہیں اس کے اوپر دو گواہ پیش کر سکتے ہیں اور وہاں دو گواہ بنا سکتے ہیں آپ اور اگر بائیں حوالے کر چکا ہے آپ تو بائیں نہ مل کر رہی نہ اس کا قبضہ رہا وہ اجنبی بن گیا تو آپ بائیں کے پاس نہیں جائیں گے اگر وہ حوالے کر چکا ہے پھر مشتری کے پاس صرف جا سکتے مشتری کے پاس تو مشتری کے پاس جائیں گے اور یا پھر کس کے پاس چلے گئے وہ زمین کے پاس بھائی زمین کے پاس دو گواہ ساتھ لے جانے بھائی دو آدمیوں کو آپ نے گواہ بنانا ہے وہاں پر گواہ بنانا ہے کیا کہیں گے آپ وہاں اس زمین پر کھڑے ہو کر کہ کہیں گے گواہوں کے سامنے کہ یہ زمین یا یہ کوٹھی زید نے خریدی ہے اور میں نے میں اس کا کیا ہوں پڑوسی ہوں تو میں اس پر میں نے اس پر شفا میں اس پر شفا کرنے والا ہوں میں نے اس پر شفا کو طلب کیا تھا جس مجلس میں مجھے پتا چلا تھا اس میں بھی اور اب بھی میں شفے کو طلب کرتا ہوں پس تم اس بات پر گواہ رہنا تم اس بات پر سورج سمجھ میں آ رہی ہے بھائی یہ گواہ کس پر پیش کرے گا بائیں پر بھی پیش کر سکتا ہے مشتری پر بھی پیش کر سکتا ہے اور اس زمین پر بھی پیش کر وہاں جائے تو یہ گواہ بنانے بنائے گا بائے کے پاس کس آ, آ, مشتری کے پاس تو ہر حال میں کر سکتا ہے کیونکہ مشتری نے چاہے قبضہ کیا ہو یا قبضہ نہ کیا ہو مالک تو بیک کرتے ہی وہ بن گیا کیونکہ بیک کرتے ہی مشتری کیا ہوتا ہے مبیے کا مبیع. وہ تو مالک ہے اس پہ تو آپ پیش کر ہی سکتے ہیں زمین پر بھی آپ پیش کر سکتے ہیں ہر حال میں وہاں جا کر دو گواہ آپ نے بنا دیے مشتری کے پاس جا کر دو گواہ بنا دیے کے پاس بھی آپ دو گواہ بنا سکتے ہیں لیکن وہ صرف کس وقت اگر جب اس کا قبضہ ہو اگر وہ حوالے کر چکا ہے پھر اس پر گواہ بنا سکتے ہیں لے جا کر نہیں بھائی وہ اجنبی بن چکا صورتیں سمجھ میں آ گئی تو یہ دو گواہ جب آپ نے لے جا کر بنا دیے کہ یہ زمین زید نے بیچی ہے اور میں اس کا جار ہوں میں اس پر شفا کرنے والا ہوں میں نے اس پر جس مجلس میں مجھے پتہ چلا تھا میں نے اس میں بھی شفا طلب کیا تھا اور اب بھی میں شفا کو طلب کرتا ہوں تو تم اس بات پر گواہ رہنا اب یہ مولانا طلب تقریر ہے قر تقریر کا معنی ہے کسی چیز کو پختہ کرنا تو اب اس کا شفا پختہ ہو گیا اب اس کا شفا کیا ہو گیا پختہ ہو گیا پکا ہو گیا اب حق شفا کا ضائع ہوتا طلب محسبت بھی کر لی اور کیا کر لی تقرل تقریر بھی کر لی طلب محاسبت میں تو میں نے کہا تھا جس مزید پتا لگا فوراً اس میں کہیں میں کیا طلب کرتا ہوں شفا طلب کرتا ہوں اور اس میں گواہ بنانا ضروری نہیں تھے اگر بنا لے تو اچھا ہے لیکن طلب تقریر میں تو کیا ہی کیا جاتا ہے دو گواہ بنائے جاتے ہیں جی دو گواہ کم از کم اس کے بعد تیسرا ہے طلب اخذبئی اب مانا نا وہ قاضی کے پاس جائے گا اور کہے گا قاضی صاحب فلاں فلاں جگہ جو مکان ہے زید کا اور میرا بھی حصہ زمین ہے میں اس کا پڑوسی ہوں اس نے زمین بیچی ہے اور میں اب اس کو کیا کرنا چاہتا ہوں زمین کو لینا چاہتا ہوں میں طلب معاسبت بھی کر چکا ہوں میں طلب اشہاد بھی کر طلب تقریر بھی کر چکا ہوں تو اب وہ زمین مجھے دلا دی جائے بھائی تو پھر قاضی کے پاس مقدمہ شروع ہو جائے گا جس کی تفصیل آگے آئے گی بھائی کیسے مقدمہ چلانا ہے اور اگر آپ قاضی بنے ان شاء اللہ کا اعلیٰ بھائی انشاء اللہ بن قریب ہمارا نظام آئے گا بڑی جلدی ان اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی برکتیں دیکھنا نصیب فرمائے اپنی زندگی میں ہی تو پھر آپ کے پاس شفیع آتے ہیں تو آپ کے کیسے کرنا ہے فیصلہ بھائی سمجھا شفے کے تو بڑے مسائل آتے ہیں بار بار لوگ آپ کے پاس شفے کے لیے آئیں گے آپ نے کیسے مقدمہ سننا ہے کیا کیا باتیں پوچھنی ہیں اور پھر جا کر کیسے فیصلہ کرنا ہے تفصیل سے آگے آئے گا تینوں طلبوں کا پتہ لگ گیا پہلی کیا طلب طلب معاصبت یہ کس کو کہتے تھے جس مجلس میں علم ہوا اسی مجلس میں فوراً کی شفے کو طلب کرنا اور پھر دوسرا کیا تھا طلب ملف؟ طلب, ملف؟ طلب, ملف؟ طلب, ملف؟ طلب ملف؟ تقریر میں کیا, کیا کیا جاتا ہے جو, جو گواہ پیش کیے جاتے ہیں اس زمین پر یا مشتری پر یا بائیں پر کس صورت میں جب کہ بائیں کا بھی قبضہ ہو گئی اور پھر اس کے بعد کیا کیا جائے گا طالب طالب اخذ بھائی زمین لی جائے گی اس سے اب تو مشتری کے پاس براہ راض بے شک چلے جاؤ اگر وہ راضی ہو جاتا ہے لیکن وہ عموماً کہاں راضی ہوتا ہے آپ کو کہاں جانا پڑے گا قاضی کے بھائی پاس بھائی جانا پڑے گا تو کہتے ہیں اشفا ستا جگو آخد شفا ثابت ہو جاتا ہے آخ بیاہ کی وجہ سے تب تقیر اشاد اور پختہ ہو جاتا ہے پکا ہو جاتا ہے کسی وجہ سے اشاد گواہ بنانے کی وجہ سے یاد رکھو اس سے طلب ثانی مراد ہے کون سی طلب طلب تقریر مراد ہے یہ طلب اشاد ہونا نا اس سے پکا ہوتا ہے شفا تم لقو بل افزیز اور مالک بنا جائے گا گھر کا افزی بھائی اچھا مشتری کا مالک کب مالک بنے گا نہیں مشتری نہیں شفیع شفیع شفیہ کب مالک بنے گا اس زمین کا جو مشتری جب مشتری بھائی اس نے طلب معاسبت بھی کر لی طلب تقریر بھی کر لی اب مشتری کے پاس گیا کہ زید صاحب آپ نے یہ زمین خریدی تھی میں طلب معاسبت بھی کر چکا ہوں طلب تقریر بھی کر چکا ہوں اب آپ نے یہ دس لاکھ میں خریدی تھی لائیے یہ زمین میں شفا کے ذیاب سے لینا چاہتا ہوں میری یہ زمین مجھے دے دے اور جتنے پیسے آپ نے ادا کیے تھے وہ مجھ سے لے لیں اور زید نیک آدمی ہے تبلیغی آدمی ہے بھائی اس نے بھائی کیا خدوری میں مسئلہ پڑا ہوا تھا اس نے زمین آپ کے حوالے کر دی یہ لو بھائی زمین لاؤ پیسے میرے دے دو تو جب آپس کی رضامندی سے اس نے زمین پر قبضہ کر لیا تو شفیع کیا بن جائے گا اس زمین کا مالک, مالک, مالک بن جائے گا سمجھ میں آیا تو مشتری جب اس کے حوالے کر دے یہ تو یہ ایک صورت تھی بھائی دوسری صورت یہ کہ قاضی کے پاس گئے تھے قاضی نے فیصلہ کر دیا کیا فیصلہ کر دیا شوفے کا آپ کے حق میں فیصلہ کر دیا بھائی تو فیصلہ کرتے ہی آپ مالک بن گئے آپ زمین پر قبضہ بھی ابھی آپ کا نہیں ہے لیکن فیصلہ کرتے ہی آپ کیا بن گئے زمین کے مالک بن گئے جب مشتری کے پاس گئے تھے اس وقت مالک کا بنے تھے جب آپ نے زمین پر کیا کر لیا تھا قبضہ کر لیا تھا لیکن دوسری جب قاضی کے پاس گئے ہیں تو اب زمین پر قبضہ بھی نہیں ضروری قاضی جیسے ہی آپ کے حق میں فیصلہ کرے گا فوراً آپ کیا بن جائیں گے زمین کے مالک بن جائیں گے یہی بات بتلا رہے ہیں وہ تم لوگو بال اور مالک بنا جائے گا اس گھر کا بال کس کی وجہ سے خز یعنی لے لے, لے لے اس پر یعنی اس پر قبضہ کر لے سلامہ جب وہ گھر حوالے کر دے کون حوالے کر دے مشتری جب وہ گھر اس کے حوالے کر دے او حاکم یا فیصلہ کر دے اس گھر کا کون بھائی حاکم تو فیصلہ کرتے ہی کیا بن جائے گا مالک وہ عیدا علیم شفیع اش ہدفی مجلی اور جب علم ہوا پتہ لگا شفیع کو کس چیز کا پتہ لگا دل بے کس کا علم ہوا بھائی وہی طلب معاسبت بیان ہونے لگی ہے ترتیب سے دیکھتے جانا وہی باتیں ہوں گی وہ عزا علیم شفیہ بل اور جب علم ہوا شفیع کو بے کا اش ہدفی مجلی سی تو وہ گواہ بنا دے اپنی اسی مجلس میں عل آل مطالبتی کس چیز پر مطالبے پر بھائی اسی مجلس میں کیا کرنا ضروری وہ کون سی طلب ہے معاسبت تو یہ طلب کرے گا یا نہیں مطالبہ کرے گا شفے کا اس مطالبہ پر کیا کر لے اسی مجلس میں گواہ بنا لے اور میں نے بتلایا یہ گواہ بنانا ضروری نہیں یہ طلب مواسبت بیان ہو رہی ہے گواہ بنا لے تو بہتر ہے سمین ہزمین ہو پھر وہ اس مجلس سے اٹھے بھائی فیوشا پھر گواہ بنا دے بھائی آگے آپ کیا کر کون سی طلب چاہیے ہمیں اور اس میں کس کس پر گواہ بنائے گا زمین پر بھی بنا سکتا ہے یا مشتری پر بنا سکتا ہے یا ایک کے پاس جانا ہے بس کافی نہیں کہ تینوں کے پاس جانا ہے ایک کے پاس جا کر کیا کر دیتا ہے گواہ بنا دیتا ہے کافی ہے بھائی تو کہتے ہیں ہو پھر اس مجلس سے گواہ بنا دے بائے پر اگر مبیع بائے کے قبضے میں ہو ال البتا یا کس پر گواہ بنا دے مبتا ابتا کا زمانہ بتایا تھا میں نے خریدنے کے تو مبتا کون ہوا تو اعلن او علال یا مشتری پر گواہ بنا دے او عند العقاري یا کس کے پاس زمین, زمین, زمین پر گواہ بنا دے فاذا فعل ذلك پس جب اس نے یہ کر لیا استقررت شفعته تو پکا ہو گیا اس کا شفعہ اس کا شفہ کیا ہوا پکا ہو گیا پختہ ہو گیا ولن تسقط بالتاخير عند ابي حنيفه رحم الله اور یہ ثاقب شفا ثاقب نہیں ہوتا تاخیر کی وجہ سے امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک امام اعظم حنیفہ رم اللہ فرماتے ہیں، بس بھائی اب شفا پکا ہو گیا اب تاخیر بھی کر لے گا تو شفا جائے گا مم. نہیں بھائی شفے کا حق رہے گا وکال محمد الرحمہ اللہ ان طرح کا شاہ رم بادل اشحاد شفات اور امام محمد رم اللہ فرماتے ہیں کہ اگر شفیہ نے چھوڑ دیا کو چھوڑا طلب اخذ بھائی اگلی طلب کون سی ہے بھائی ابھی تو طلب تقریر ہوئی ہے امام صاحب فرماتے ہیں طلب تقریر ہو گئی اب شفا نہیں ختم ہوگا شفے کا حق رہے گا طلب اخذ جب مسجد جا کر کرو آج کرو چھ مہینے بعد جا کر کرو امام محمد رحم ال فرماتے ہیں نہیں بلکہ طلب مخذ طلب طلب تقریر کے بعد اب طلب اخذ بھی جلدی ضروری ہے بھائی ایک مہینے تک اگر بغیر کسی عذر کے اس نے طلب اخذ نہ کی تو اس کا حق شفا کیا ہو جائے گا باطل ہو جائے گا ختم بھائی تو امام محمد رم اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اس نے ترک کر دیا مطالبے کو بغیر کسی عذر کے ایک مہینے تک بعد اشادی کس کے بعد اشاد اشاد کے بعد گواہ بنانے کے بعد یعنی طلب تقریر کے بعد باتالا شفا تو ہو تو اس کا شفا باطل ہو جائے گا بھائی شفا باطل ہو جائے گا سمجھ میں آئی بات بھائی تو امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ کا فتوا تھا بھائی اپنے زمانے کے مطابق نیک لوگ تھے تابعین کا زمانہ چل رہا تھا تو انہوں نے فتوا دیا تو اور امام محمد رحم اللہ کے قول پر فتوا ہے یاد رکھیے گا کہ ایک مہینے تک اگر طلب اخذ نہ کی تو توقع کیا ہو جائے گا باطل وہ فرماتے ہیں بھائی اگر اس سے زیادہ ہم وقت دیں گے تو اب وہ مشتری بیچارہ جو ہے وہ کوئی کام اب اس میں شروع ہی نہیں کر سکتا کیونکہ اسے خطرہ ہے کہ کسی بھی وقت آئے گا طلب اخذ کر کے زمین مجھ سے لے لے گا میں اس میں عمارت بھی بناتا ہوں تو مجھے عمارت گرانا پڑے گی میں اس میں باغ بھی لگاتا ہوں تو مجھے باغ اکھاڑنا پڑے گا تو میرا نقصان ہوگا تو بیچارہ پریشان رہتا ہے اس وقت تک کام ہی شروع نہیں کر سکتا کیونکہ دوسرا آدمی طلب تقریر کر چکا ہے پختہ ہو چکا ہے اس کا شوفا تو امام محمد احمد فرماتے ہیں ایک مہینہ ہے ایک مہینے تک اس کو حق ہے یہ طلب افز کر لے ہاں اگر ازر کوئی پیش آ جائے پھر تو الگ بات ہے پھر تھوڑا لمبا بھی ہو سکتا ہے مدت زیادہ بھی ہو سکتی ہے لیکن بغیر ازر کے کتنی مہلت ہے ایک مہینے تک بھائی ایک مہینے کے اندر طلب افز بھی کر لے قاضی کے پاس جا کر زمین لے لے تو یہ احوال اس امام محمد رحم اللہ کے قول پر فتوا ہے بھائی کیونکہ لوگوں کے احوال اب بدل گئے بھائی اب کیا کرتے ہیں زیادہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ کس طرح دوسرے کو نقصان پہنچائے ہے بھائی کس طرح نقصان پہنچائے نقصان پہنچانے والے زیادہ ہو گئے تو اب جان بوجھ کر کیا کرتا ہے طلب افز کرتا ہی نہیں ہے بھائی کرتا ہی نہیں ہے چھ چھ ماں نہیں کرتا بھائی وہ ذرا تھوڑی چیز بنا لے بلڈنگ اپنی ذرا بنا لے پھر میں شفا کروں گا تاکہ اس کا اچھا نقصان ہو ساری بلڈنگ گرانی پڑے اس کو بلڈنگ بھی. بھی بنا لے یاد رکھنا کہ مسائل آئیں گے شوفے کا حق ساکے تو نہیں ہوتا وہ جو مشتری تھا اس نے اس زمین میں بلڈنگ بنا لی تو شفیع نے طلب عقص بھی کر لیا اس حادثے میں تو اب شو اس مشتری کو کہا جائے گا بھائی لے جاؤ اپنی بلڈنگ اکھاڑ کر لے جاؤ یہ زمین حوالے کرو شفیہ کے تو اب امام محمد رحلہ کے قول پر فتوا ہے بھائی جی میں نے بتایا لوگوں کے اخوال بدلنے کی وجہ سے بھائی وشو ختواج بطن فلاقاری واجب تن بانداب کے کیونکہ میں نے بتایا شفا کرنا ضروری نہیں ہے واجب نہیں ہے اور شفا ثابت ہے عقار کے اندر جائیداد کے اندر وہ امکان اگر اگرچہ وہ ان چیزوں میں سے ہو جس کو تقسیم نہیں کیا جاتا اگر وہ ان چیزوں میں سے ہو جن کو تقسیم نہیں کیا جاتا بھائی کل حمام جیسے حمام ہے بھائی حمام ور اور پنچکی ہے ول اور کنواں ہے وہ دور سگار اور چھوٹے گھر ہیں بھائی حمام کو تقسیم نہیں کیا جاتا بھائی چھوٹا حمام تو چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے اسی طرح پنچکی ہے وہ بھی چھوٹا سا کمرہ ہے اس کو بھی لوگ آپس میں تقسیم نہیں کرتے ول اور کنواں ہے کنویں کو بھی تقسیم اسی طرح چھوٹے چھوٹے گھر ہیں ان کو بھی کوئی تقسیم نہیں کرتا بھائی یاد رکھیں یہ صاحب قزوری اس لیے فرما رہے ہیں کہ ایمان شاخ رحمہ اللہ تعالی رحمتن واسعا وہ فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں جن کو عموماً لوگ تقسیم نہیں کرتے بہت چھوٹی ہوتی ہیں ان کے اندر شفے کا حق نہیں باقی چیزوں میں اس بڑی جگہوں میں ہے جن کو تقسیم کیا جاتا ہے شفے کا حق اور ان میں شفے کا حق ہے تو یہ امام شافی رحم اللہ کو رد کرنے کے لیے بھائی کہ ہمارے نزدیک ہند الحناف کیا ثابت ہے ہر جائز غیر منقولی جو بھی چیز ہو چاہے چھوڑی ہو چاہے اس کے اندر شفے کا حق ہے بھائی اور وجہ کیا ہے اس کی ان کے نزدیک کیوں نہیں جائے؟ کیوں نہیں جائز اور ہمارے نزدیک کیوں جائز ہے وجہ یہ کہ ہمارے نزدیک شفے کی وجہ کیا تھی کی؟ کیوں اجازت دی گئی ہے شریعت میں اس کی زرا ر جار سے بچنے کے لیے زرا ر جوار سے بچنے کے لیے بھائی اور ان کے نزدیک بھائی تقسیم کی مشقت سے بچنے کے لیے سے بچنے کے لیے مشقت سے بچنے کے لیے اس لیے وہ کہتے ہیں جو جار ہے اس کو شفے کا حق ہی نہیں ہے کیونکہ اس کا تقسیم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے ہاں خلیج فی نفسل مبیا اور خلیج فی حقل مبیاح ان دونوں کے لیے امام شافی رحم اللہ کیا ثابت کرتے ہیں حق شفا ثابت کرتے ہیں جار کے لیے وہ مانتے ہی نہیں ہے جار کو شفے کا حق ہے ہم کہتے ہیں نہیں جار, جار کو بھی شفے کا حق ہے حق ہے. بھائی دیکھو امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں میری اور مسن دیکھو بھائی مثال سے سمجھو یہ امام شافی رحم اللہ کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے یہ مثال دیکھو بھائی یہ زمین ہے میری اور زید کی مشترکہ ہے ہم دونوں نے پیسے ملا کر آدھے آدھے پیسے ملائے اور یہ زمین خرید لی اب ہم دونوں اس میں شریک ہیں حد بندی نہیں کی دونوں کے ہر ہر زمین میں دو جز زمین کے ہر ہر جز میں ہم دونوں کا حصہ ہے تو اب زید اپنا حصہ کسی کو بیچتا ہے جب زید اپنا حصہ بیچے گا تو نیا شخص آئے گا تو زمین میں پہلے دو شریک تھے اب بھی کتنے شریک ہیں دو ہی شریک ہیں لیکن شریک تو ہے میرے ساتھ ایک اور وہی وہ آدمی شریک ہے وہ مشتری بھی تو اب اگر ہم اپنا حصہ الگ کرنا چاہیں تو تقسیم کرنا پڑے گی یا نہیں کرنا پڑے گی بھائی زمین کے دو حصے کرنا پڑیں گے تقسیم کرنا پڑے گی تو اس تقسیم کی مشقت سے بچنے کے لیے شریعت نے کیا حق دے دیا شریک کو شفے, شفے, شفے, شفے کا حق زید اپنی زمین بیچ رہا ہے شریک ہے اور تمہارے ساتھ ابھی بھی تقسیم کی مشقت ہے لیکن زید اب اپنا حصہ بیچ رہا ہے اب موقع ہے تم کیا کر لو شفا کر کے اس کے حصے کو بھی اس نے جو زمین کا حصہ پیش کیا تم کیا کرو شفا کر کے اس حصے کو بھی لے لو تو اب تقسیم کی ضرورت پیش آئے گی نصحت تو پہلے ہی آپ کا تھا اور نصحت دوسرا بھی آپ کا ہو گیا اب تقسیم کی مشقت ہی نہ رہی تو امام شافر ہم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ شفا کس لیے ہے تقسیم کے مشقت سے بچنے کے لیے اور یہ چھوٹی چیزیں ہیں ان کے اندر تو لوگ تقسیم کرتے ہی نہیں لہذا ان کے اندر شفا بھی نہیں ہوگا جی ہم کہتے ہیں نہیں شفا تھا ذرے جار سے بچنے کے لیے اور یہاں پر بھی آ سکتا ہے تو اس میں بھی شفا جائز ہے تو کہتے ہیں وہ شفا تو واجبۃ فلاں کاری اور ثابت ہے جا جائیداد کے اندر وہ انکان اما لاقم ہو اگرچہ وہ ان چیزوں میں سے جن کو تقسیم نہیں کیا جا کل ہمامور راہاول بیری اور دورے سے گار جیسے کہ حمام ہے اور پنچکی ہے اور کنواں ہے اور چھوٹے گھر ہیں ولا شفا سفیل بینا نقلی بی لارف اور یاد رکھو بھائی صرف بلڈنگ کوئی بیچتا ہے زمین نہیں بیچتا باغ کے اندر صرف درخت بیچتا ہے زمین نہیں بیچتا تو اب اس صرف اس بلڈنگ پر شفا نہیں ہو سکتا صرف اس باغ کے درختوں پر شفا نہیں ہو سکتا اس لیے شفا اصل میں ہے زمین کے اندر اور جب زمین میں شفا ہوتا ہے تو تب تبان جو اس کے اندر بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے اس پر بھی کیا جاتا ہو جاتا ہے شفا شفا ہو جاتا ہے لیکن اب ایک شخص نے صرف بلڈنگ بیچی ہے زمین بیچی ہی نہیں تو جب زمین بیچی نہیں تو شفا تو آتا ہی کس میں تھا زمین میں اور بلڈنگ میں جو آتا تھا وہ کس وجہ سے آتا تھا زمین کے تابع ہوتے ہوئے آ جاتا تھا اور جب یہاں زمین بکی نہیں تو سرے سے شفا ہی نہیں مسئلہ سب کو سمجھ میں آ گیا بھائی اسی طرح صرف باغ بیچا ہے بھائی تو اب باغ کی زمین چونکہ بکی ہے تو زمین میں شفا آیا اور زمین ہی کے اندر وہ درخت بھی لگے ہوئے ہیں تو درختوں میں بھی کیا آ جاتا ہے شفا لیکن اگر کوئی زمین بیچتا ہی نہیں صرف درخت بیچے تو لہذا اب شفا آئے گا ہی نہیں بھائی تو کہتے ہیں والا شفا تفیل بنا اور شفا نہیں ہے بنا عمارت کے اندر ون نخلی اور کھجور کے درخت میں مراد کوئی بھی درخت ہو بھائی باغ کے چیزا دیا بیدون جب ان کو بیچا جائے بغیر زمین کے بغیر زمین کے ولاش آتا پھر عروضی و اور شفا نہیں ہے سامان کے اندر بھائی سامان کے اندر شفا نہیں ہو سکتا کیونکہ شفا صرف کس کے اندر ہے آکار کے اندر غیر منقولی چیزوں میں سامان تو منقولی چیز ہے اس میں شفا نہیں سفن سفن جمع ہے سفینا کی کشتی کو کہتے ہیں کشتیوں کے اندر بھی شفا نہیں ہے اس لیے کہ یہ بھی کس میں سے ہے منفولی چیزوں میں سے شفا کی تواون اور مسلمان اور ضمی شفا کے اندر برابر ہیں یعنی جیسے مسلمان کو حق شفا ملتا ہے اسی طرح جو ضمی ہے جو جزیہ دے کر آپ کے ملک میں رہتے ہیں ان کی پڑوس کی بھی زمین کو بیچی جائے تو انہیں بھی کیا حق حاصل ہوگا شفے کا حق ہوگا تو کہتے ہیں مسلمان اور زمین شفا میں برابر ہیں ہے وَإذا وَإذا اور دیکھیے ترجمہ غور سے سننا وہ ایزا ملک الحقارو اور جب مالک بنا جائے القارو کس کا کسی غیر منقولی چیز کا یا جائداد کا بھی ایوز ان کس کے بدلے میں کسی حوث کے بدلے میں ہوا معلون ایسا ایوز یہ ہوا معلون جملہ صفت ہے ایوس کی ایسا مال ایسا ایوس ایسا ایوس کے وہ مال ہو جب مالک بنا جائے کسی جائیداد کا ایسے ایوز کے بدلے میں جو مال ہو وجبت تو ثابت ہو جائے گا اس میں شوفا ترجمہ سمجھ میں آیا تو جب مالک دوبارہ سنو وہی رامولی کا لا خار اور جب مالک ہوا جائے کسی جائیداد کا بیعیوزن بیعیوزن ہوا مال ایسے اڑوز کے بدلے میں جو مال ہے تو وجہ پی شفا تو, تو اس میں شفا واجب ہوگا اچھا یاد رکھیے معلوم ہوا شفا کب آئے گا جب انتقال ملک ہو کیا ہو بھائی آپ نے پڑھا تھا بے کی وجہ سے شفا ثابت ہو جاتا ہے تو بے کے اندر بھی کیا ہوتا ہے, باعث سے ملک منتقل ہوتی ہے؟ کس کی طرف مشترک کی طرف تو شفا کہاں پر آئے گا جہاں کیا ہو انتقال ملک ہو یعنی زمین یا جائیداد ایک ملک سے منتقل ہو رہی ہو کس کی طرف دوسرے ملک کی طرف پہلی شاد بے عی وزین دوسری قید لگا دی اور یہ انتقال ملک بھی کس کے بدلے میں ہو عوض کے بدلے معلوم ہوا بغیر عوض کے ہو تو اس کے اندر شفا آپ کو کوئی آدمی ایک کوٹھی تحفے کے طور پر دے دیتا ہے تو اب انتقال ملک تو آیا وہ چیز اس کی ملک سے نکلی اور آپ کی ملک میں داخل ہوئی لیکن یہ انتقال ایوز کے بدلے ہے یا بغیر ایوز کے ہے لہٰذا <سؤال> اس کے اندر آپ کوئی شفا نہیں کر سکتا بھائی تو ایوز کا ہونا ضروری ہے اور وہ ایز مال وہ ایوز بھی کیا ہونا چاہیے مال ہونا چاہیے مال ہونا چاہیے اگر وہ ایوز مال نہیں پھر بھی شفا نہیں کیا جا سکتا بھائی انہوں نے کہا وہ عضام مولی کلاکار بھی اے ہوا مال جب مالک ہوا جائے کسی جائیداد کا ایسے ایوس کے بدلے میں جو مال بھئی مال ہونا کیوں ضروری وجہ یہ کہ آپ نے شفا کرنا ہے اور شفے کے ذریعے آپ اس زمین کو لیں گے یا نہیں لیں گے اور وہاں پر آپ کو اس کا مسلے سمن دینا پڑتا ہے یا نہیں دینا پڑتا دینا پڑتا ہے وہ مال ہوگا تو آپ بھی مسلے سمند دے کر اس کے مالک بن سکتے ہیں مشتری نے اگر مال کے بدلے خریدی ہے تو آپ بھی کیا کر سکتے ہیں جیسا مال دے کر لے سکتے ہیں اگر اس نے مال کے بدلے چیز خریدی نہیں ہے تو پھر پھر اب آپ اس کا مثل کہاں سے دیں گی کیسے بھائی تو آپ کے لیے لینا ممکن ہی نہ رہا صورت سمجھ میں آگے بھائی اسی لیے کہا کہ وہ عوض مال ہونا چاہیے وہ عوض بھی کیا ہونا چاہیے مال ہونا چاہیے مال ہونا چاہیے اگر وہ عوض مال نہیں پھر بھی شفا نہیں کیا جا سکتا بھائی مثلاً دیکھو بھائی ایک آدمی نے دوسرے کو قتل کر دیا جان بوجھ کر اور جب کوئی کسی کو جان بوجھ کر آلائے قتل سے قتل کرتا ہے تو قصاص میں اس قاتل کو بھی کیا, کیا جاتا ہے قتل کیا جاتا ہے گواہوں سے کے ذریعے سارا کچھ ثابت ہو گیا کہ یہ قاتل ہے اس نے جان بوجھ کر قتل کیا اور آلائے قتل کے ذریعے قتل کیا ہے تو اب قاضی قصاص کا فیصلہ کر گا کہ اس شخصی بھی گردن اڑا دی جائے بھائی لیکن مقتول یہ اس کے جو وراثات تھے وہ مقتول کے گھر والوں کے پاس گئے کہ بھائی معاف کر دیں یہ ان کے خوب منت سماجت وغیرہ کی آپ ہم سے مال لے لیں یہ کر لیں وہ کر لیں سلا کر لیں ہمارے ساتھ تو شریعت نے مقتول کے ورثہ کو یہ حق دیا ہے کہ وہ مال پر سلاح کرنا چاہیں تو سلاح کر سکتے مجھے ہیں مجھے اور ویسے ہی معاف کرنا چاہیں تو بھی معاف کر سکتے ہیں اب ان مقتول کے ورثا نے کہا کہ بھائی آپ ہمیں ایک کنا مسل پانچ کنال کا پلاٹ دیں اس جگہ پر یا مسلم پتا تھا یہ ان کی کوٹھی ہے یہ کوٹھی ہمیں دے دو پھر ہم آپ کو معاف کر دیں گے ویسے نہیں ہم معاف کر دیں گے مان لیتے ہیں بھائی یہ تو ہوتا رہتا ہے ایک لاکھ دو دس لاکھ ہمیں لا کر وہ ہم معاف کر دیں گے محنت سے دل تو کچھ نرم ہو جاتا ہے لیکن کہتے ہیں نہیں کچھ نہ کچھ سزا تو آپ لوگوں کو ملنی چاہیے بھائی ہمارے ایک آدمی کی آپ نے جان لی ہے ہاں ہمیں دس لاکھ دو یا ہمیں یہ اپنی کوٹھی دو ہم معاف کر دیتے ہیں جان پکش لیتے ہیں تو یہ سلح ہے سلح اور یہ سلح کس پر ہوئی ہے دامِ عمد پر ہوئی ہے. جان بوجھ کر جو قتل کیافا کیا ہو سکتا ہے یا نہیں دیکھو بھائی شرطیں لگاتے جاؤ زیادہ بتلا دیا آپ کو انتقال ملک آیا یا نہیں آیا انتقال ملک پایا گیا قاتل کے قاتل سے گھر والے جو ہیں یا قاتل ہیں ان کے ملک سے وہ کوٹھی نکلی اور کس کے ملک میں داخل ہو گئے کے ملک میں انتقال ملک آ گیا اور ریوس کے بدلے ہوئی ہے یا بغیر ریبس کے ریوس کے بدلے ہوئی ہے بھائی کیا اس نے کیا کیا تھا اس نے خون کیا تھا بھائی اور اس کا خون اب انہوں نے چھوڑ دیا اس کے خون کو چھوڑ دیا معاف کیا بھائی عیوز. لیکن یہ ایوس کیا مال ہے بھائی اس کی گردن چھڑوا دی ہے یعنی کوٹھی لے کر اس کی گردن بچائی ہے یعنی قاتل کی قاتل کی گردن بچا لی بھائی تو آج ایوس تو ہے یعنی وہ قاتل کا خون چھوڑ رہے ہیں کہ اس کو ہم چلو قتل نہیں کرواتے قصاص ہم نہیں لیتے لیکن کیا یہ ایوس مال ہے یہ ع اور ہم نے کیا شرط لگائی تھی کہ ع کیا ہونا چاہیے معلوم لہٰذا اس کوٹھی میں اب شفا نہیں ہو سکتا دوسری صورت بنا لو بھائی آپ نکاح کرنے گئے بھائی کہیں پر بھائی نکاح کرنے گئے بھائی اب وہ عورت نے کہا ایک شرط پر میں آپ سے نکاح کروں گی کہ آپ کی وہ جو اسلام آباد میں بیس م... بیس کنال کی کوٹھی ہے وہ میرے حوالے کرو مہر کے طور پر دو مجھے مہر کے طور پر ہاں آپ نے کہا ہاں میں تیار ہوں بس کسی طرح تو نکاح ہو گئی چنانچہ آپ نے وہ بطور نکاح کر لیا اور وہ کوٹھی بطور مہر کے اپنی بیگم کو دے دی بھائی اب بتائیے مولانا انتقال ملک آیا یا نہیں آیا انتقال ملک آیا کوٹھی آپ کی ملک سے نکلی اور آپ کی بیگم کی ملک میں داخل ہوئی اور حیوس کے بدلے ہے یا بغیر حوث کے حیوس کے بدلے اس نے اپنے نفس کو آپ کے سپرد کر دیا بھائی حیوس کے بدلے لیکن کیا یہ ایوس مال ہے یہاں ایوز مال نئے نئے تو آپ اس میں شفا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا نئے نئے شفا نہیں ضابطہ سب کو سمجھ میں آ گیا تو کہتے ہیں وہ عزا ملی کلاقار بیائی وظین ہوا معلوم و جبت کی ہی اور جب مالک ہوا جائے اے اے اے کس چیز کا جائیداد کا بھی عئی وظین ہوا معلوم ایسے ایوس کے بدلے کہ وہ مال ہو تو وجبت جبت کی تو اس میں شفا واجب ہو جائے گا تو شفا تفیق دار التی جو رجولو علیہ شفا نہیں ہے اس گھر کے اندر اللہ جو رجولو علیہ جس پر آدمی کیا کرتا ہے شادی کرتے نکاح کرتا ہے آدمی علیہ داری اس گھر پر آل مر آتا بھی یا کھلا کرتا ہے آدمی عورت کے ساتھ اس کے بدلے میں کھلا جانتے یا نہیں جانتے خلا یہ ہے کی ایک عورت ہے وہ اپنے خامن سے بہت تنگ ہے اب اسے جان چھڑوانا چاہتی ہے وہ اس کی جان نہیں چھوڑتا طلاق وغیرہ نہیں دیتا تو عورت اس کے ساتھ کہتی ہے میرے ساتھ خلا کر لو خلا کر لو وہ میری اسلام آباد والی کوٹھی آپ لے لیں اور مجھے چھوڑ دیں خلا کر لیں میرے ساتھ خامند نے قبول کر لیا تو عورت جدا ہو گئی اس کو طلاق بائن ہو گئی خلا کس کے حکم ہے طلاق بائن کے حکم میں تفصیل آ گی طلاق کے مسئلوں میں عورت اس سے جدا ہو گئی اور اب وہ کوٹھی خامد کو دینی ہے خامد کو دے دی گئی وہ کوٹھی تو اب یہ کوٹھی اس کا مالک کون بنا پہلے کون مالک تھا اور اب کون مالک بن گیا وہ اس کا اس کا شوہر جو ہے وہ مالک بن گیا اور تو کیا ایس کے بدلے مالک بنا یا بغیر ایوس کے ایوس کے بدلے مالک بنا کہ اس عورت کو چھوڑ رہا ہے اور کیا وہ ای مال ہے لیکن وہ مال نہیں ہے لہذا اس میں نہیں ہو سکتا شفا اس گھر پر نہیں ہو سکتا یقال یا وہ شخص کھلا کر لیتا ہے اس عورت کے ساتھ اس گھر کے بدلے میں یستاجر یا کرایہ پر لیتا ہے کرایہ پر لیتا ہے اس کے بدلے میں اس گھر کے بدلے میں کوئی گھر صورت مسئلہ یہ آپ اسلام آباد میں ایک مکان ہے وہ آپ کو کرایہ پر چاہیے بھائی کرایہ پر چاہیے لیکن اس کرایہ بہت زیادہ ہے بھائی اب کیا کریں آپ نے ایک مہینے کا آپ اجارہ کر لیا اس مکان کا اور مالی کے مکان نے بڑے پیسے طلب کیے آپ نے کہا بھائی یہ پیسے تو زیادہ ہیں پیسے آپ پیسوں کے بجائے یوں کریں میرا یہ چھوٹا پلاٹ ہے لاہور کے اندر وہ پلاٹ ہی آپ لے لیں پورے سال کے کرایے کے بدلے میں کیا کریں وہ پلاٹ لے لیں یا میرا گھر ہے وہی چھوٹا سا وہ گھر آپ لے لیں کرائے کے بدلے میں کرایہ کے بدلے میں گھر لے لیں تو دیکھو اب یہ جو آپ کا گھر آپ نے تو وہ گھر اس سے صرف کرایہ پر لیا ہے اور وہ جو مالک مکان کیا ہوا آپ کے مکان کا مالک بن گیا یا آپ کے پلاٹ کا یا آپ کی زمین کا مالک بن گیا تو اس گھر میں اب آپ نے بتلانا ہے شوفا ہو سکتا ہے یا نہیں یہ جو آپ کا گھر تھا یا آپ کا پلاٹ تھا اس کا مالک کون بن گیا وہ مالک مکان جس سے آپ نے اس کا مکان کرایہ پر انتقال ملک آیا یا نہیں آیا انتقال ملک آیا اچھا روز کے بدلے ہے یا بغیر روز کے ہے ریوز کے بدلے ہے اور وہ عوض مال ہے یا مال نہیں جی منافع کے بدلے گھر بھی لیا ہے اس نے اور آپ کو میں نے بتایا تھا منافع مال نہیں ہے کیونکہ ان میں بکای نہیں ہے ان کو ہم مال ان کی کوئی قیمت نہیں ہے ان کی قیمت صرف کس کی وجہ سے آتی ہے عقد کی وجہ سے ورنہ اصل میں عقل تو یہ کہتی ہے ان کی کوئی قیمت نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ ٹھہرتی ہی نہیں بکائے نہیں سورج سمجھ میں آ گئی بھائی تو یہ مانا اویستہ جیرو بہا یا کرایہ پر لیتا ہے بہا اس گھر کے بدلے کیا کرایہ پر لیتا ہے دارن کوئی گھر بھائی تو یہ گھر دے کر کوئی گھر کرایہ پر لیتا ہے اب یو صالح من دم دمن یا کیا کرتا ہے سلح کرتا ہے کس سے دم عمد سے ابھی سورج ذکر کر دی بھائی سلح کی اور ان کو کوٹھی دے دی اب یو اصوحا اب یو اچھا اب دن آزاد کرتا ہے اس گھر پر کسی غلام کو بھائی ایک آدمی کا ایک غلام تھا اس غلام نے کہا آقا سے کہ آپ مجھے آزاد کر دیں آزاد کر دیں آقا نے کہا کیوں بھائی مفت میں تمہیں کیوں آزاد کر دوں میں نے بڑے پیسے خرچ کر کے تمہیں خریدا ہے ہاں یہ سامنے والا گھر اگر مجھے دلا دیتے ہو میں تمہیں آزاد کر دوں گا غلام بھائی اس گھر کے مالک کے پاس چلا گیا ان کی منت سماج کی کہ میری آزادی کا سوال ہے آپ بڑے مالدار آدمی ہیں سخی آدمی ہیں اور یہ چھوٹا سا مکان اگر آپ دے بھی دیں آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا میری آزادی کے لیے وہ بھی نیک آدمی تھا کوئی تبلیغی آدمی تھا بھائی اس نے کیا, کیا وہ گھر دے دیا غلام کو کہ لو بھائی اپنے مالک کو دو اور آزادی حاصل کرو بھائی اس نے چنانچہ وہ مکان کس کو دے دیا غلام نے وہ مکان کس کو دے دیا اپنے مالک کو دیا اور آزادی حاصل کی تو کیا اس مکان پر شفا ہو سکتا ہے یا نہیں دیکھو غور کرو انتقال ملک آیا یا نہیں انتقال مرک ہے ایوس کے بدلے یا بغیر ایوس کے ہے ریوس ہے کس کے بدلے غلام آزاد کر رہا ہیں اور وہ ایوس مال ہے یا مال نہیں مال نہیں ہما غلام کو آزاد کر رہا ہے آزادی کوئی مال ہے آزادی مال نہیں یہ مانا بھائی خواہ آزاد کرتا ہے اس گھر کے شرط پر کسی غلام کو پر کسی غلام کو آزاد کرتا ہے سلاح یہ ذرا تفصیل آ گئی بھائی دیکھو سورت مسئلہ یہ آپ کا ایک گھر ہے سلام اسلام آباد میں آپ کا آپ کی ایک بیس کا کی کوٹھی ہے بھائی زید آیا اس نے آ کر دعوی کر دیا بھائی کہ یہ کوٹھی تو میری ہے یہ کوٹھی میری ہے آپ اس سے صلح کر لیتے ہیں کہ بھائی یہ اپنا دعوی چھوڑ دو لاہور میں یہ بیس کا کی کوٹھی میں آپ کو دے دیتا ہوں کیا کرتا ہوں جی لاہور میں یہ میرا ایک کنال کا پلاٹ ہے یہ لو بھائی اپنا دعویٰ چھوڑ دو بھائی زید نے وہ زمین وہ پلاٹ آپ سے لے لیا اور کوٹھی کے دعوے کو چھوڑ دیا یہ ہے صلاح بھائی کیا کہ آپ نے اس کے ساتھ سلاح کر لی ہے تھوڑا مال چاہے پیسے دے دیں چاہے پیسے دے دیں چاہے پلاٹ دے دیں یا ہم نے پلاٹ والی صورت بنانی ہے یا زمین والی صورت بنانی ہے کیونکہ مسئلے کس کے چل رہے ہیں شیشو فارمی ورنہ پیسے دے کر سلا کر سکتے ہیں اچھا جب آپ نے یہ سلح کیا اور آپ نے کیا کیا دیا ہے پلاٹ پلاٹ دیا ہے یا چلو پیسے بھی یہاں فرض کر لو سلح کر لیے تو یہ سلح تین سورت میں ہو تین سورتیں یہاں بنتی ہیں بھائی یہاں تین صورتیں بنتی ہیں بھائی یا تو جب زید نے دعویٰ کیا کہ وہ اسلام آباد والی کوٹھی تو میری ہے آپ بھی اقرار کرتے ہیں ہاں بھائی میں مانتا ہوں وہ کوٹھی آپ کی ہے لیکن چلو اس کوٹھی کو چھوڑو یہ لو میرے سے دس لاکھ روپے لے لو یا ایک کروڑ روپے لے لو جتنے پر بھی فرض کرو سلح ہو جاتی ہے تو یہ ہوئی اقرار بھائی سلح ہوئی ہے کس کے ساتھ آپ نے بھی اقرار کر لیا کہ وہ واقعی کوٹھی کس کی ہے لیکن چلو اتنا مال لے لو اپنا دعوی چھوڑ دو یہ سلح بجرار ہے اور ایک یہ کہ آپ انکار کر دیتے ہیں زیر نے دعویٰ کیا وہ اسلام والی کوٹھی میری ہے آپ نے کہا نہیں بھائی وہ کوٹھی آپ کی نہیں ہے لیکن چلو یہ لو ایک کروڑ روپیہ لو اپنا دعویٰ چھوڑ دو بھائی تو یہ سلح انکار ہوئی سلاح انکار انکار کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں سلح بھی کر انکار بھی کیا کہ کوئی گھر کے مالک تم نہیں ہو بھائی جس کا دعویٰ کیا تیسری صورت ہے سلا مار سکوت بھائی سلا مار سکوت ذہ نے دعویٰ کیا کہ وہ کوٹھی میری ہے آپ نہ اقرار کرتے ہیں نہ انکار کرتے ہیں بس اس کو ایک کروڑ روپیہ دیا یہ لو بھائی ایک کروڑ رکھو دعویٰ چھوڑ دو اپنا اس نے ایک کروڑ لیا اور دعویٰ چھوڑ دیا آپ نے کوئی اقرار کیا کہ وہ گھر تمہارا نہیں صورت پر ہوئی بھائی تین قسم کے سلح ہوئی یاد یاد رکھیے سلح ماہ اقرار ہوئی یہ تو بیٹھ کی طرح بن گئی بھائی آپ نے کیا کیا آپ نے قرار کر لیا کہ ہاں یہ گھر تیرا ہے لیکن چلو یہ کروڑ روپے لے لو اور گھر کا دعویٰ چھوڑ دو تو اب گویا کہ آپ نے اسے بیع کر لی کیا کر لی یہ گھر لے لیا اور ایک کروڑ کے بدلے لیا ہے تو لہٰذا یاد رکھو اس گھر میں اب شفا ہو سکتا ہے کیونکہ یہ سلح ماہ اقرار کس کے حکم میں ہے بیع کی طرح ہے اور سلح ماہ انکار یا سولہ ماہ سکوت کے اس صورت میں یاد رکھو اگر آپ نے جو پیسے دیے ہیں اور گھر لیا ہے تو یہ بیاگ کے درجے میں نہیں ہے تو پھر یہ کس کے درجے میں یاد رکھو یہ جو آپ نے پیسے دیے یہ صرف جھگڑے یا قسم سے بچنے کے لیے دیے ہیں کیا شمار کیا جائے گا بھائی جھگڑا مقدمہ چلنا تھا یعنی چلنا تھا تو آپ نے مقدمے سے بچنے کے لیے کیا کیا اس کو پیسے دے دیے یا اور پھر جب مقدمہ چلتا تو مقدمے میں آپ کو جا کر اس کے ذمے بہینہ آتی اور آپ نے اسے من کے وہ کہہ رہا ہے یہ گھر میرا ہے وہ کہتا ہے یہ گھر میرا ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں انکار کر رہے ہیں یا آپ خاموش ہیں تو قاضی کے پاس تو آپ کو لے جائے گا اور قاضی کے پاس لے جا کر اب وہ ہے مدایع اس کے ذمہ آتی بہینا اگر بہینا پیش کرتا تو الگ بات تھی لیکن اگر وہ بہینہ پیش نہ کرے تو آپ پر کیا آئے گی قسم آئے گی تو اب آپ زمین تو اگر اگرچہ اس کی نہیں ہے لیکن اب وہاں آپ کو کیا کرنا پڑے گی قسم تو کھانا پڑے گی کہ یہ زید کی زمین نہیں ہے یہ زید کی کوٹی نہیں ہے بلکہ میری ہی ہے تو اس پر قسم کھانی پڑے گی اور معزز آدمی تو سچی بات کا بھی قسم اٹھانے سے احتراز کرتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے اس قسم سے میری جان بچ قسم نہ کھاؤں گئی سمجھ میں آیا تو وہ کیا کرتا ہے قسم سے اپنے جان کو بچانے کے لیے اور مقدمے بازی سے اپنی جان کو بچانے کے لیے پیسے دے کر سلا کر لیے اس نے لہذا لہٰذا اقرار وہ تو بیع کے درجے میں ہے لیکن سلام یا سلام آ انکار یہ بیع کے درجے میں نہیں ہے بلکہ یہ کس طرح شمار کی جائے گی کہ یہ پیسے اس نے کس چیز کے دیے اس کے بدلے دیے ہیں یا جھگڑے اور کسم سے بچنے کے لیے دیے ہیں تو لہٰذا بیا آئی انتقال ملک آیا آپ نے کوئی کا یہ کوٹھی ہاں زید کی تھی اور وہاں سے اب آپ نے پیسے دے کر خریدی وہ ایسا ہے نہیں بلکہ یہ جو پیسے آپ دے رہے ہیں یہ اس گھر کا نہیں دے رہے بلکہ کس چیز کے طور پر دے رہے ہیں جگڑے تو انتقال ملک نہیں میں جب انتقال ملک نہیں آیا تو لہذا لہٰذا اس کے اندر شفا کرنا بھی جائز سورج سب کو سمجھ میں آ یہ مانا ہے اویوال یا صلح کرتا ہے اس گھر پر بھی انکارن ان کس کے ساتھ انکار کے ساتھ اکوتن یا سکوت خاموشی کے ساتھ تو اس میں بھی یہ وہ ساری صورتیں چل رہی ہیں جن میں شفا نہیں ہو سکتا فہم سالہ انہا بھی اقرار اگر سلاح کی اس گھر پر اقرار کے ساتھ وجہ تھی شفا تو اس میں کیا واجب ہو جائے گا شوفا ثابت ہو جائے گا اس لیے کہ سلاح بھی اقرار یہ کس کے درجے میں ہے پیک کے درجے میں ہے چلیے بس مولانا المرا اللہ عالم حقیقت القلم